السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین وسلام المین البات دعوا سنٹر کے شعبے اردو کی جانب سے مناقض کردہ صولامہ دور المیہ کے دوسرے دن کی پہل نشست میں میں آپ تمام حضرات کو خوش کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ حرب العالمین نے آپ لوگوں کو اس عظیم دورے میں شرکت کی توسیع شناط فرمائی یہ دورہ بڑا ہی اہم ہے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ دورہ یا یہ موضوع کافی طویل ہے اور یہ دوسرا دورہ ہے ہمارا اس موضوع پر اور جو کتاب اس بار رکھی گئی تھی دورے کے لیے ابھی اس کے مشمولات بہت زیادہ باقی ہیں اس لیے تمہید میں بہت زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے معزد مہمان پلد شیخ مدیع الزمام المدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے دوست سے اور اپنے معاہدے حسنا سے ہمیں مستفیض بنائیں اور اس طریقے سے اس کتاب کی شرح کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے جو اعمال ہیں ان اعمال کو بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق رات فرمائے اور ہم لوگوں کو سننے کے بعد اس قبل کرنے کی توفیق دامی اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ بات رحمان الرحیم ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا من له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات لا وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار کتاب تسکیت المفوذ کا یہ آخری سلسلہ جو آپ کی اس عظیم شام مسجد میں بسر منعقد ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پروگرام میں جتنے شرکا متعمین اور اس پروگرام سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان تمام کو صنعت مستقیم پر استقامت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا کتاب و سنت اور سلط امت کے منحج کے مطابق تسکیہ فرمائے چونکہ کتاب کی تکمیل کرنی ہے اور اس میں ایک اہم باب ہے جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا وہ ہے قیام الہل قیام الیہ سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹیل یعنی قدر تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالنا ہے اللہ حضر عجل کی توفیق سے اس لیے میں اس بحث کو کچھ دیر کے لیے مؤخر رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ابواب ہیں جو چیپٹر ہیں ان کو اختصار کے ساتھ یعنی ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کی ضرورت ہم کو اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو ہے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس بات کی اندر مقدول کرانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر علم اور عمل کے ذریعے تذکیہ یہ ایک اہم ترین جز ہے انسان کا اور اسی کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا لیکن صحابہ اور سرت کے نزدیک تذکیے کا جو طریقہ ہے اس کے کچھ اہم اصول ہیں جب تک ہم ان اصول پر عمل نہیں کریں گے ہمارے دلوں کا تسکیہ نہیں ہوگا اور بغیر دلوں کے تسکیے کے اللہ کے نزدیک کسی بھی عمل کی قبولیت نہیں ہے واضح دلیل ہیں موجود ہیں اختصار زمچن باتیں پیش کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنے اصل مشن کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اولا یوم کو اے اللہ ہمیں قیامت کی بھی رسوا نہ کر قیامت کی رسوائی سے بچا اور کون سا قیامت کا بھی یوم فرمین اللہ طب کلبل اللہ مطلب کلبن سلیم جس دن کے مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہ آدمی جو قلب سلیم کے ساتھ آئے یعنی جس کا دل صاف ستھرا ہو پاک ہو صاف ہو وہی کامیاب ہوگا اور جس کا دل پاک صاف نہیں ہے اگرچہ عملوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی اور اس کی نیک نامی نہیں ہو سکتی طلب سلیم اسے کہتے ہیں جو شبہات اور شہوات سے پاک نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تسکیے کے ایمان کو ایمانی نہیں کہا حدیث ہے بالکل سنم کی مشہور حدیث ہے علامہ البانی رحم اللہ نے سیاح وغیرہ میں نقل بھی کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیم و ایمان و حبی حتیہ یہ سکیم کلب ولا یہ قلبه و کلب ہو اللہ یستیم السان کسی آدمی کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا مستقیم کس کو کہتے ہیں یعنی اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صاف نہ ہو بازوں کی بات نہ اور دل اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو تو معلوما کہ دل اور زبان کی اصلاح سے ایمان کی اصلاح اللہ لاہور نیز عبداللہ بن عمر بن بربن کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے صاحبہ نے سوال کیا ابھی ان سے فضل تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب فدوکل لسان ہر وہ شخص فضیلت کے اعتبار سے سب سے اہلا مقام پر ہے بیسٹ کوالٹی ہے اس کا ایمان سب سے افضل جس کا دل صاف ہو اور زبان سچی ہو ابھی اس سے پہلے سنا کہ دل اور زبان کی پاکیزگی سے ایمان کی سلامتی اور یہاں آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کی زبان بھی اچھی ہو اور اس کا دل بھی صاف ہو صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا دل کی صفائی کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم جس طرح اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں کہ دل صاف ستھرا ہو دل میں چینا کپٹنا ہو اور اس کے بعد میں جو چاہو بولو نہیں آپ نے فروغ نہیں دل کی سفاری کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے دماغ میں ہے بلکہ کیا اتی انکی اتقیگ النقی الفی وسن اللہ اتقیگو پرہیزگار ہے کان کی برائی سمجھتا ہے دل صاف ہو جائے گا آنکھ کی برائی سمجھتا ہے دل صاف ہو جائے گا زبان کی برائی سے سمجھتا ہے دل صاف ہو جائے گا اور نقی ہے نقا نق, نق, یہ صاف ستھرے کو یعنی جس کا عمل بھی صاف ہے اور جس کا دل بھی صاف ہے دل کینہ نا کبر سے پاک صاف ہے اور عمل بھی فریش عمل کرتا ہے بالکل قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے النقی جو ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچتا ہے وبا رو باہر ظاہری گناہ جو نظر آتے ہیں ہاتھ پاؤں سے اور باطنی گناہ دل سے گنا دل کا گنا ہے کینہ کپٹ بوز حسد جلن تکبر ریا تبر ریات تقی النفی اللہ دس مفیع و ظلم نہیں کرتا اور اس کا دل حسد سے پاک ہے کینہ کپڑ سے پاک ہے یہ سب سے آپ ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دلوں کی صفائی کی کس قدر ضرورت ہے اور کیجیے اس اس لیے دل کی صفائی کے لیے کچھ, کچھ آپشنس ہیں کچھ شریعت نے مٹیریلس دیے شرعی دوائیں تجویز کی ہیں ربانی چینل سے اللہ نے کچھ ہمارے لیے دوائیں تجویز کی انہیں اختیار کرنا پڑے گا جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کرے نمبر دو علم کے بغیر اللہ کا خوف نہیں سکتا اللہ سے ڈرے اللہ کی خشیت اختیار کرے اللہ کا خوف نمبر تین جو اللہ کے حکام ان پر عمل کرے اور جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے نیچ دل کی صفائی کے لیے بہترین چانس گولڈن چانس ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے مہینے گئے مسلسل روزہ رکھے اور رمضان کے روزے کے بعد ہر مہینے میں تین روزہ رکھے دل کی ساری بیماری سے محفوظ ہو جائے گا یہاں تک کہ اگے علم کے کلام کو دیکھنے کے بعد جو میں نتیجہ اخذ کیا ہوں کہ دل کی ظاہری اور باطنی ظاہری کی نہ کبر اور دل کی دھڑکن ہارٹ کی بیماری بلڈ پریشر ہائی لو سب سے اللہ شفا دے گا میں حدیث سناتا ہوں آپ یہ روایت بھی اس کی صحیح صنعت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر واہ من سو شہری سب واقع شہری رمضان کے روزے کے بعد جو ہر مہینے میں تین روزہ رکھے گا یہ وہ عمل ہے جو دل کی ساری بیماری وس بسے کو بہت سارے لوگوں کو وسمسے آتے ہیں کینا کپٹ وس روزہ دل کی دھڑکن دل کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان تمام کو دور کر دے گا نماز میں طبیعت نہیں لگتی خوشبو خود نہیں نماز یہاں پڑھتے ہیں پچہتر جگہ دہن جاتا ہے اگر آپ روزہ رکھو گے نا ہر مہینے میں تین روزہ رکھو گے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل کلین کر دے گا آپ کا دل بالکل صاف رہے گا اللہ وقت سچکے نفس کے لیے جو شریعت نے ہدایات دیے جن کا بیان بھی آپ نے سنا پرانی کریم کی تلاوت کرو اس پر غور و فکر کرو دنوں کی صفائی کے لیے شریعت نے جو ہمیں اصول دیے اس کی روشنی میں یہ کہا گلو سیمل ہدیے ہر کبھی ہریا لو اور کبھی ہریا دو بھی صرف ہدیہ لینا نہ معلوم ہو کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے زیادہ کھلانے کی کوشش کرو ارے خوشبو کا تو ہدیہ دیا کرو خوشبو کا ہدیہ کبھی واپس کیا جاتا اچھا اللہ ماجبانی رحمۃ اللہ نے تین ہلیاں واپس نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کچھ بڑھ نمبر دو تقیا نمبر تین بولئے یہ تو بولے گا مارک اللہ کوئی اللہ بار بولو اہ? دور ہے یہ بالکل بات تو معلوم یوک ہدیاں لینے اور دینے سے دل کی صفائی نیز یہ ملاقات کریں تو وہ کریں فنگل مساکہ یدھ ہی بوا ہے مکان مصاحبہ کرنے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے رات اور بہت ساری چیزیں ہیں تو انہی چیزوں میں سے بیان کیا گیا دل کی صفائی کے لیے دل کی تصویر کے لیے کہ آدمی کان کی برائی سے آنکھ کی برائی سے زبان کی برائی سے بچیں قرآن کریم کی تلاوت کے ذکر و اثکار کے چلتے پھرتے تصویر و تحلیل پڑھا کریں نیز قیام الین جس کا ذکر ان شاء اللہ آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑے صفائی دل نہیں دنیا اور آخرت کی تمام بیماریوں کا حل ہے کل حدیث پیش کی گئی نا اللہم احمق من امر دنیا کا و آخرت کی دنیا اور آخرت کی جتنی پرابلمس جتنی سمسیاں ہیں جتنی مشاقل اور جتنی بے چینی اور پریشانی اللہ سب کو حل کرتی اللہ تو انہیں میں سے آج ابھی جو ہے فی دنیا وہ بیان ہے دیا دل کی صفائی اور کے لیے یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اجنبی اور مسافر کی طرح سے یعنی یہ نہیں سمجھے کہ دنیا ہی مقصود زندگی ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے کھیتی بنایا آخرت کے لیے دنیا کو اللہ نے سبب بنایا ہے آخرت کی کھیتی کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے کہا یوں دنیا یوتی میار منکان منکان یرید حرت اللہ آخرت نصیر ہر جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ کرے گا کیا مطلب جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کی نیتوں میں اضافہ کر دے گا اور اللہ راستہ آسان کر دے گا اور جو دنیا چاہتا ہے منکان دنیا نوتی می اللہ جتنا چاہے گا دے گا پوری دنیا نہیں ملے گی اور اللہ فرماتا ہے جو دنیا چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے منکان یورید ثواب جو دنیا کا بدلا چاہتا ہے جو دنیا کا معلوم بنانا چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلا ہے یعنی دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کی بھی نیک نامی ہے فلی اللہ آخیر آخیر اولا اور آخرت دنیا اور آخرت اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے حقوق ہے لہذا دنیا کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے نیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حسیف عبد اللہ بن رسود کی روایت نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ حسیف آپ ایک چٹائی پر سوئے وہ کل ایپ سے اور چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کے پیٹھ کے اندر چٹائی کے نشانات آ گئے حضرت عبداللہ بن رسود نے کہا یا رسول اللہ لبی تخذی تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے بہترین پوشک تکیاں تیار کریں تو آپ نے کیا فرمایا میں بھی وہی دنیا میں انفج دنیا یہ لوگ کہا رکھا مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے میری مثال دنیا کی ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے منزل کی طرف اور اس منزل کی طرف جاتے جاتے تھک جاتا ہے دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرے جیسے ہی چھاؤں آ جائے جیسے ہی گرمی کم ہو فوراً اپنی منزل کی طرف رواد ہو جائے یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو دھوپ میں آرام کرتے ہیں وہی مثال دنیا کی اب تھوڑی دیر کے لیے جو دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں آرام کرتے ہیں وہاں بہترین کھانا بھی آ گیا وہاں مٹھائیوں کا بھی دور چل رہا دنیا کی بہترین مشروب میں بھی میسر ہے اور اس میں ہیرے جواہرات بھی آپ کے سامنے ڈال دیے گئے بھائی آپ آدھا گھنٹہ کے لیے درخت کے سائے میں آرام کریں دنیا کا بہترین کھانا بھی ہے ہیرے جواہرات بھی ہے روپیے اور پیسے کا ڈھیر لگ جائے اور ساری نعمتیں آپ کو دی جائیں تو آدھا گھنٹہ میں کتنا مزہ آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے بولیے آپ میں ایک نشان دیتا ہوں آخری زمانے میں جو رونیوں سے جنگ ہوگی اور استنبول کی جو فتح ہوگی آخری یعنی کستنیا کی جو فتح ہوگی مسلمانوں کے پاس ساری قنیمتیں سامنے ہوں گی لیکن یہ خبر آ جائے گی کہ نہیں دجال آ چکا اور اس لیے کہ اس میں 99 فیصد کے قریب لوگ مارے جا چکے ہوں گے تو ان سارے مالے غنیمت کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا میں خوشی کیا ہے جب اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں اور بلائیں اور مصیبتیں شروع ہیں تو دنیا کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے یعنی جب انسان ایک طرف سے بےچین میں پریشان ہو تو دوسری طرف سے اس کو خوشی نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے کہ جس کو آخرت کی فکر ہوگی اس کا دل دنیا سے مطمئن نہیں ہوگا اس لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں دنیا پھر آ کر اللہ یہ جب آ جگہ میں فریندور میں جب جائیں دنیا کن سال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ سمندر کے بحرے سمندر کے ذخار میں یعنی بحرے ذخار میں سمندر تلاقوں کی خیز موجے ہیں اس کے اندر انسان اپنی انگلی کو ڈالے آنکھ نہیں بلکہ کیا ڈالے جی انگلی ڈالے تو اس انگلی کے اندر کتنا پانی آئے گا آخرت کی مثال سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اللہ کے علم میں اور دنیا کی مثال پوری دنیا ایک قطرہ بھی نہیں ہے ایک قطرہ بھی ہے اس لیے اس سلسلے میں چند باتیں جو کتاب کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ حدیث جسے امام ابن ماجا نے اور امام ابن ماجا نے اور امام ابن حضر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے بعض علماء سرمایہ کو صحیح کہتے ہیں بعض طعیف کہتے ہیں بعض حسن کہتے ہیں لیکن حسن درجے کی روایت ہے کہ ابو الباس بن انصاد السعیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کی رہنمائی کی دیئے یعنی ہمیں ایسے عمل کی ہدایت کی دیئے کہ جب عمل کریں تو ہم اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اللہ کا میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت ہو تو کیا فرما نے اور آل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد کراؤں اس حد دنیا یحبک اللہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو بے رغبتی کا کیا مطلب یعنی آخرت کی خاطر دنیا کی چیزوں کو بھولو یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دو یعنی دین دنیا دونوں کا آپس میں ٹکراؤ تو دین کو دنیا پر کیا کرو مقدم کرو مثال کے طور پر ایک آدمی بہت میٹھی نیٹ میں ہے اور فجر کی ادان ہو جائے تو کیا کرے گا فجر کی نماز کی لذت اور عبادت کی مٹھاس کو پانے کے لیے نیٹ کی مٹھاس کو قربان کر دے اللہ آپ سے محبت کرے گا آپ کا پورا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اللہ نہ کرے حلال کے راستے تنگ ہیں آسمانی سے کیوں فری إِلَّا انتا ہلال روزی بغیر اللہ کی بندگی کے نہیں مل سکتی یاد رکھی اس بات کو یاد رکھیے بغیر اللہ کی خالص عبادت کیے بغیر خالص بندگی کیے پاک روسی نہیں ملتی وقت ہوزق فخ رسق واہب ہو وشکر فخت ہوئی کہ روزی تلاش اللہ کی طرف یعنی اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر تمہیں پاک اور حلال روزی نہیں مل سکتی روزی تلاش ہو روزی تلاش نہیں بات کا واحد روزو عبادت بھی کرو اللہ کا اور کیا کرو شکریہ بھی روزہ تو معلوم یہ ہوا کہ پاک اور حلال روزی کے لیے عبادت ضروری ہے اور نعمتوں پر شکر گزاری ضروری ہے جس سے بجائے آئے گا انشاءاللہ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے حلال طریقے سے روزی کے ذرائع میں اگر تنگی ہو رہی ہے اور حرام راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں لیکن ان حرام راستوں سے بچے اور دنیا کی تنگیوں پر صبر کرے تو اظہد سی دنیا یہ کلّ دنیا سے بے رسبتی اختیار کرو اللہ تم سے کیا کرے گا محبت کرے گا یعنی اللہ کے محبوب بن جاؤ گا اور آپ نے فرمائے وضحت و اللہ اکبر جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں یعنی لوگوں کے پاس خزانے ہیں یا لوگوں کے پاس پیسے ہیں یا لوگوں کے پاس عہدے اور مناسب ہیں عہدے مناسب اللہ نے دیا نا بھائی اور فباد حکم فرق دراجات لیا فیما۔ اور رفان اداف دروازہ دئیے تقریبا بادن سخری اردانی تو لوگوں سے بھی نیاز ہو جاؤ یہ یاد رکھو آپ بہت کیونکہ انشاءاللہ پورے بار کا خلاصہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو حملے کی توفیق سے پتا فرماؤ اس لوگوں سے بھی نہیں آسوجھاؤ اگرچہ سواق کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو کیا مطلب اس کا اب مشرا کی ضرورت پڑے وہ بھی لوگوں سے مت مانگو اگر ہو سکے تو حالانکہ جائز ہے یعنی ایسے اسباب اختیار کرو کہ تم لوگوں کے محتاجی مت مانو تمہارا دل مخلوق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو تمہارا دل خالی کی طرف متوجہ ہو تو مخلوق سے اگر بے ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے کیا کریں گے محبت کریں گے دیکھیے انبیاء کرام کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی وہ فق اللہ عالمین وسطین و حدینہ ہم اللہ سے اللہ نے ان کو چن لیا اللہ نے ان کو ہدایت دی سیدھ راستے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہیں. تو کیا اللہ نے صحابہ کو دنیا کا بادشاہ نہیں بنایا ساری نعمتیں ان کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نے نشاور نہیں کی دنیا کی طرح متوجہ بھی نہیں ہوئے تو اس لیے مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے بھیگ نہیں مانگے گا لوگوں سے سوال نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی زمانے دیتا ہوں یعنی حدیث کے الفاظ من تک علی اللہ صلی اللہ تسین الکف الفقان صوبان اللہ صلی اللہ تشیا حضرت صوبان اس حدیث کو سننے کے بعد لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگتے تھے اور حکیم من الحضان کا واقعہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ شاء اس لیے لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو لوگ آپ سے محبت کریں گے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زہد کی تعریف فرمائی زہد یعنی دنیا سے اگر کوئی بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور آخرت کی اگر متوجہ ہوتا ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے اللہ نسخی تاریخی لیکن بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس طرح بے رغبتی اختیار کرے جو صوفیاء لوگ کہتے ہیں امام غزالی کا یہ قول ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہتے ہیں کہ اعلی گرجے کا سو یہ کہ انسان کھانا پانی چھوڑ دے اور جنگلوں میں چلا جائے شہراؤں میں چلا جائے اور وہاں کے درختوں کے پتوں پر گزارا کرے یا یہ سمجھے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے کھلا دے گا یہ سود ہے یہ سلفی منہج والا کتاب و اور سلف امت والا سود نہیں کیوں سو یہ ہے کہ تمہارا دل مخلوق کے تصور سے خالی ہو یہ سمجھا ہے فصویت القلوب فصویت القلوب مولاحت المخلوق آپ کا دل مخلوق کے تصور سے خالی آپ کا دل اللہ کی کرمت میں جو محبت اللہ سے امید اللہ سے خوب اللہ سے رغبت اللہ سے اور اللہ کی عصرت آپ کے دل میں تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نعمتوں میں بھی ہوں گے تو آپ نعمتوں کے اندر آپ کو یہ دنیا کی, کی فتنے کا شکار دنیا کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ دین آپ کے اوپر غالب رہے گا لہذا سو کا اصل تعلق قلب سے ہے سہد کا تعلق کیا بھائی قلب سے صوفیہ کے ہاں قلب سے پہلے جسم سے کیسے امام محمد بن حمبل کہا کرتے تھے عجیب تو قوم یہ تو رکون اتمین وطین الخبز البائی کہتے مجھے ایسے لوگوں سے تعجب ہوتا ہے جو سوکھی روٹیوں کو پسند کرتے ہیں اور اچھا کھانا نہیں کھاتے اچھا کھانا چھوڑ دیا سوکھی روٹی ٹاٹا بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کے بارے میں مجھے کبھی ذرائع سے یہ سمجھ ملی ہے کہ ایک مدنی عالم جو مدنی اس کے نام سے مشہور تھے اپنے زمانے میں ان کو یہ پسند تھی یہ بات کہ صبح میں نہار منہ سوکھی روٹی اور چٹنی کھایا کرتے تھے سوکھی روٹی چٹنی کھایا کرتے تھے چنانچہ آج تک رسول اللہ کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کی بدا کا آج بھی چل رہی ہے آج تک تقریباً کچھ دن پہلے تو سنا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی یاد میں آج بھی رات میں روٹی پکتی ہے اور اس روٹی کو سکھایا جاتا ہے اور صبح میں جتنے ان کے مریدان ہیں وہ سوکھی روٹی اور چٹنی کھاتے ہیں کیا یہ سب ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کھانے کو پسند کیا اور اللہ کے نہیں فرمات ان اللہ جمیلب الجمال اللہ جمیل ہے خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نعمت اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے لہذا اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ زہد کا تعلق قلب سے ہے جسم سے نہیں کل سے اس کا تعلق اور زہد کی جو سین ہے دنیا کی محبت اللہ فرماتا ہے بل سیرون الحیات الدنیا خیر با بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے تو کیا مطلب تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی ہر چیز مہندین دنیا کی ہر چیز مٹنے والی ہے اور جو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں باقی رہنے والی ہیں تو جب ساری چیزیں مٹنے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں تو مٹنے والی چیز کے لیے کیوں اپنے آپ کو برباد کر کرا کیوں ضائع کرے اور یہ عقیدہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوتا ہے حدیث عبداللہ بن بنسوس تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ روح ڈالو اللہ کے حکم سے اور چار چیزیں لکھی جاتی ہیں وقت ورش کی وہ آج وہاں نہ شکیون اس کی روزی لکھی جاتی اس کی موت لکھی جاتی کیا کی کام کرے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا کہ روڈ سڑک صاف کرے گا یا ہزار ریال کو جھولے گا یعنی کیا اس کی قسمت میں کیا, کیا روزی ملنے والی ہے وہ روزی لکھی جاتی اور نیک ہوگا بد ہوگا یہ چیزیں لکھی جاتی تو معلوم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے روزی لکھ دی اور لن تم نفس سناتا تب تک میں کوئی بھی جان اس وقت دنیا سے نہیں جا سکتی جب تک اپنی روزی مکمل نہ کرے فتق اللہ واجملو ملو طلب اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح اللہ سے روزی طلب کرو نکم لا یحملنکم کم استفا ہو ان سالان ترور اللہ اگر حلال طریقے سے روزی آنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اللہ کی معاشیت اور گناہ کے ذریعے روزی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو الله نمائند اللہ بتا دی اس لیے کہ اللہ کے بات جو پاک روزی ہے بغیر اللہ کی تعد و بندگی کی روزی حاصل نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اس پاک اور حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پر یقین کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی لکھ دی ہے اور مل کر کے رہے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت بیان کی تورید گن الدنيا والله اللہ تم دنیا کے مالو اسباب کو چاہتے ہو اور اللہ اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے آخرت کی فکر کرو نا جی وہ فریح الحت اس دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور میرے حیات دنیا فی الخرت جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے بہت مختصر ہے بہت مختصر ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جسے امام دی نے صحیح کہا اور شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح درجہ دیا تحقیق کے اعتبار سے صحیح لگے گی کیا ہے کسان بھی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الله لوگ دنیا ما ہے سکا کامین اشر بتانا اگر دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی مچھر ہے مچھر کی کوئی کوئی خرید سکتا ہے گھڑی گڑی تو ہر آدمی خریدے گا یہ پانی کی بھی قیمت ہے کم سے کم نصف ریال میں تو ضرور ملے گا ملے گا, ملے گا نا نصف رجحان میں مچھر کی کوئی قیمت ہے اور پنکھ ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اگر دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا اللہ لہجے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کی دعا کی ہے اور اللہ نے فرمایا وسان یعل صاحب کو علام فرت انب کی مجنت انار سبقت کرو سبقت کرو اللہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ اللہ بھی رضی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور قول ہے کہ روزی کے خاطر تم مخلوق کی طرف مت ڈالو یہ میں سمجھوں کہ فلاں نے ہماری روزی کے دروازے کو کاٹ دیا ہے تو ہم کو تنگی ہوگی نہیں رس اللہ حریف وہ نہ یہ ردو کرا یہ تو کار کوئی آدمی لاکھ اس کی روزی کی, کی راہ کو بند کرنے کی کوشش کرے اگر اللہ نے جو تمہاری قسمت میں روزی لکھ دی ہے پوری مخلوق مل کر تمہاری روزی کو بند نہیں کر سکے اور انسان لاکھ رگڑتا رہے پاؤں رگڑے کوشش کرے لیکن اگر اللہ نے وہ قسمت میں وہ روزی نہیں لکھی ہے تو پوری مخلوق مل کر کے وہ روزی کیونکہ رضاک اللہ ہے اور تمہاری روزی زمین میں نہیں بلکہ وہ سمائیں روزی اللہ نازل کرتا ہے وہ نت سے لڑکوں محنت سمائے رس کار اللہ تعالیٰ تمہارا روزی کہاں سے نازل کرتا ہے آسمان سے نازل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ کو مشہور غور ہے منظاہل دنیا ہاں میں تعلیمات جو دنیا سے بے رحمت ہو گیا کیا مطلب صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کی اگر وہ حدیث پیش کی جائے تو زیادہ بہتر بالکل صحیح حدیث دلق؟ اس حدیث غور سے اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل وا جو تمام غموں اور پریشانیوں کے مقابلے میں آخرت کو سامنے رکھیں آخرت کی فکر کریں مسجد میں ہو تو بھی اللہ کی آخرت کی فکر چل رہا ہو تو بھی آخرت کی فکر کوئی کاروبار کر رہا تو بھی آخرت کی فکر اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے تو بھی فکر آفرت اللہ کا حساب دینا کسی سے بات کرتے تو ڈرے کہ ایسا نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس کی گرفت نہ ہوتے اندر کل ملک محنت اللہ لاقی بال یہ ہوئی یسی البہ سنگا المد شریف کی جی علما مشرف شریف کے بھی ابخاری میں بھی اسمانے کے حیثیت ایک کلمہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت معمولی کلمہ ہے لیکن اللہ کے اس کلمے کی حقیقت کیا ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ گناہ کا کلمہ ہے معصیت کا کلمہ ہے اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا رہے گا اتنی دور تک جتنی دوری مشرق اور مشرق اور مغرب کے درمیان تو انسان بات کرے بھی تو ڈرے تو کہا منحمن واحد حمل ماغ جو تمام غموں کو چھوڑ کر آخرت کو سامنے رکھے کفا اللہ عساغر ہم اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے اس کے تمام مسائل کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا کہا کہ اللہ حل کر دے گا جب اللہ کافی ہو جائے گا تو اب اس کا کوئی مسئلہ رہے گا اچھا ہوا لٹکا ہوا رہے گا ارے اس اللہ کافی نہیں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے جی جناب اس لیے حضرت عالمی نبی طالب ربضی اللہ عنہ فرماتے جو دنیا سے بے رغبت ہو گیا دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو گئیں اور بعض سلف نے کہا کہ اگر دنیا کی مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہم کو نہیں آزماتا تو آخرت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں مفلس ہو جاتے کچھ بھی نہیں کیوں اس لیے کہ بغیر آزمائش کے اللہ نے نہ دنیا میں عزت رکھی ہے اور نہ آخرت میں جنت رکھی ہے اور اس کا بھی بیان آئے گا کہ ایک آدمی کا مقام اللہ نے لکھا جنت میں سب سے اونچے مقام پر مثال کے طور پر جنت الفردوس میں جانے والا ہے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جنت الفردوس میں جانے کا بولئے مستحک ہے لیکن عمل میں کمی آ گئی فرض پڑ رہا ہے نفل گر بلکہ صحابہ و سلب جو ہے فرض کے ساتھ ساتھ کا بھی اہتمام کرتے تھے اور حضرت ام حریفہ بن تبی سفیان کی یہ حدیث ذرا سن لیجئے آپ بھی سنیں اور خواتین اسلام بھی کیونکہ حبیبہ بن تب سبھیان کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہوئے سنا سمیا پہ رسول منصل علّہ اور آپ لوگ سے سنیے بونی النا جو دن اور رات میں بارہ رکات سنتیں بولیے نا محافلہ وہ استلام سنت راتما کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اپنے زبان میں بڑے شریف تو بھاگ میں سنت موقعدہ بولتے ہیں نا بھائی بارہ رکاوت وہ تو پتہ ہی نا آپ کو زہر سے پہلے چار ریکا دو کی بھی روایت ہے عبد بن عمر کی چار رکاوت چلیے مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد دو رکعت اور اس کے بعد فجر سے پہلے تو کتنا ہو گیا ہاں ظہر سے پہلے چار ایک اور زہر کے بعد دو رکاوت اور مغرب کے بعد دو رکاوت اور عشاء کے بعد دو رکاوت اور فجر سے پہلے بارا. تو جو بارہ رکاط کی پابندی کرے گا اللہ جنت اس کے لئے گھر بنا دے گا یعنی محل بنا دے گا سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا سمجھ میں آ رہی بات نا جی جناب اور سے سننے والے امبسا سفیان جو موت کی تکلیف میں ہیں اور ان کے شاگرد لا الہ الا اللہ ان کے شاگر امر بن سے گئے تو دیکھ لیا یہ تصار علی چہرے پر خوشیوں کی خوشیوں کی بہاریں ہیں موت کے خوشیوں کی بہاریں ہیں سبحان اللہ اور موت کی تکلیف کے باوجود خوشیوں اور مسلطوں سے لبریز ہیں اور موت کی تکلیف میں یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کیا کہ میں نے ام حبیبہ بلطبی سفیان سے جو حدیث سنی جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں جب سے ماں ترقت ہُن دو سمعت ام حبیبہ تثور جب سے میں نے یہ بار رکعت کی حدیث ام حبیبہ سے سنی میں نے زندگی میں کبھی بار رکعت نہیں چھوڑی امام مسلم رات کہتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے اوس بن کہتے ہیں اوس امر بن اوس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد امبس یہ حدیث سنی میں نے زندگی میں کبھی بار رکعت نہیں چھوڑی اللہ کی قسم اور ان سے روایت کرنے والے محمد سلم کہتے ہیں ماں تو جب سے میں نے اپنے سر سے یہ حدیث سنی میں نے بار رکعت نہیں چھوڑی فضیلت ہے نا یہ ہے سلف کا منحج یہ نہیں کہ چل سکتا ہے سکنا کہاں سے لایا تھی اس لیے یہ حدیث یاد رکھیے مصیبتیں جو آ رہی ہیں نا بلائیں آتی ہیں کبھی بچہ بیمار کبھی بیٹی بیمار کبھی سر میں در کبھی یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عملی کوتاحیوں پر اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کر کے ہمارا کفارہ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے دلی میں دے رہا ہوں یہ حدیث ابو داؤد میں یہ حدیث ابن احمد میں صحیح سند کے ساتھ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا كان عند الله من منزلہ لم يبلغه بجسد لم يبلغه بعملی اتلاه الله في جسدی أو في مالي أو في ولدي وفي روایت ثم صبره على ذلك صح الالبانی رحمه الله ایک بندے کا جنت میں اونچا مقام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مقام اللہ کے علم لیکن عمل میں کمی اب عمل میں کمی آ گئی تو یہ جو بات بتائی کہ اگر دنیا کی مصیبتیں نہ ہوں تو آخرت مخلص ہو جائے کہاں کہ عمل میں کمی آ گئی تو اللہ اس کو آزمائشوں کی آگ میں تپاتا ہے آزمائشوں کی بھٹی میں اللہ تعالیٰ اسے ڈالتا ہے جان کی تکلیف میں مال کی تکلیف میں اور اولاد کی تکلیف میں مال کے ذریعے جان کے ذریعے اولاد کے ذریعہ آزماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مصیبتیں جو ہیں ہمارے لیے بظاہر مصیبت ہے لیکن ہمارے لیے نتیجے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے کفارہ بھی ہے اور اصل درجات کا ذریعہ بھی ہے سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی فکر اگر کرنی ہے تو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی اور اس قائدے کو یاد رکھیے جو بھی آخرت سے محبت کرے گا اور آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کو نقصان پہنچنا ہی ہے کہیں نہ کہیں اور یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبت دنیا اضر رب ہی جو دنیا سے محبت کرے گا محبت کا مطلب کیا ہوا جو دنیا کو ترجیح دے گا جو دنیا کی چیزوں کو آخرت پر ترجیح دے گا وہ آخرت کو نقصان پہنچائے گا ادر و ثواب میں کمی ہو جائے گی یا آخرت کی ذلت برداشت کرنی پڑے گی وہ من حقبا خیر وہ دنیا اور جو آخرت سے محبت کرے گا آخرت کے لیے کوشش کرے گا اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے کہیں نہ کہیں نقصان آنا ہے ٹھوکر لگے گی اسے خود اسے بل بل اس کو آزمائی اس لیے کہا فعا سے الفاظ لیا اس لیے جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دو فینا ہونے والی چیز پر چیزیں ختم ہونے والی مٹی ماری ان کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیزوں کو کیا کرو ترجیح دو یہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کے شوق سے متعلق یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور وقت کی کمی کے باعث دیگر کچھ روایات کو میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا کیونکہ ہمیں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں ایک اہم چیپٹر ان شاء اللہ پیش کرنا ہوا ہے قیام لیکن چل چلتے, چلتے یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت کی کہ منقانہ کر ہم جاہل اللہ حسینہ اور اگر آپ دنیا کو آپ بھولیں گے اور آخرت کو ترجیح دیں گے تو آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو غنی کر دے گا آپ کا دل اللہ صاف کر دے گا اور دل کو اللہ غنی کر دے گا اور اللہ آپ کے معاملے کو درست جعل اللہ حسینہ ہو فکل وہ جما اللہ آپ کے جتنے پراگند حال ہوں گے آپ کا کاروبار خراب ہے بچوں کے مسائل ہے بیوی کے مسائل ہیں آپ کے فیملی کے دوسرے پروبلمس ہیں اللہ کے نبی جمع کے جمع اس کی بکھری ہوئی حالتوں کو اللہ درست کر دے گا کہ اس مقدمات میں پھنسایا لوگوں نے اللہ نے کرے آپ کے بھائی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں زمین جائیداد کا مسئلہ ہے حدیث ہے اللہ اس کے بکھرے ہوئے امور کو سمیٹ دے گا وہ ادب دنیا میں یہ راہ دنیا اس کے سامنے حقیقی لیکن من کیا نہیں دنیا دنیا جس کا مقصود ہے سندی بن جائے فرکاری ہم وشتت علی کاری ولم رہوں من دنیا اللہ میں کتنے رہوں اللہ محتاجی کو اس کے سامنے کر دے گا ہر طرف محتاجی نظر آنے لگے گی فنا کے محتاج فنا کے محتاج فنا کے محتاج پیسے کے محتاج, محتاج, محتاج, محتاج, محتاج دولت کے محتاج یا اگر پیسہ ہے تو فنا کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا جب دنیا کی طرف جاتا ہے تو اللہ دنیا کے پشک کر دیتا اس دنیا والوں کے پشک کر دیتا ہے آؤ بھیا اور دنیا سے اتنے ہی ملے گا جتنا کہ اللہ نے اس قسمت میں لکھا ہے تو اس بات کو ہم سب گرہ باندھ لیں انشاءاللہ کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے اور ہم دعا کریں گے جو دعا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے پڑھ سکتے نا آسانی سے کہ نہیں پڑھ سکتے سب سے زیادہ آپ کون سی دعا پڑھتے تھے بھائی روکن یمانی حضرت اسود کے بیچ میں وہی دعا ہے اور حضرت الس کی رات سب سے زیادہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ہم الطلاح کا نکل البی صلی اللہ سب سے زیادہ وہ کون سی دعا ہے معلوم ہی ہے رب بنا تین دنیا حسن و فلا حسن وفینا لیکن اس کے فی کل ایک دو لی ہے اللہ لی من کل شر بالکل صحیح اللہ ہماری دنیا کی بھی صلاح کر دے دین کی بھی صلاح کر دے آخرت کی بھی صلاح کر دے فتنوں اور بناؤ مصیبتوں سے بتائیں یعنی عظیم دعا ہے ان کو اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ شاء آپ کے مسائل حل ہوں گے بلکہ ایک شیخ جس نے بتایا کہ میں نے شیخ نباغ رحمتہ اللہ علیہ کی گیارہ سال شاگردی اختیار کی کتنے سال گیارہ سال میں کتاب پڑھتا رہا اور شیخ کی خدمت کرتا رہا گیارہ سال کہا کہ شیخ نے نباغ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے اور ترغیب دیتے تھے دی کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھو معلوم ہے وہ دعا سنت صحیح صنعت سن کے ساتھ ثابت ہے یاد رکھیے اللہ محسن آ پھر عموری کل لحا <كُلِّهَا> اس کے بعد وزیر خزیر دنیا رازا بلاس پڑھ سکتے ہیں نہیں اللہ اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ علیہ ہمارے انجام کو درست کر دے تمام امور میں ہمارے انجام کو بہتر کر دیں ہمارے تمام معاملات کو درست کر دے اور دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے حساب سے بچا کیوں اس لیے کہ سلف کا کون ایک دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے اور میں نے کل بتایا بھی کہ انسان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ وجہ سے تو یہ چپٹر الحمد اختصار کے ساتھ یا قدر تفصیل کے ساتھ اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ آدمی دور دیکھنے سے پہلے نزدیک میں دیکھے کیا مطلب ہوا اس انسان کو دور نظر آئے اور سامنے نظر نہ آئے تو کیا ہوگا تشمی کی ضرورت پڑتی ہے دیکھ رہا ہے یہ یہ کیوں ضرورت پڑی مجھ کو میں اگر مجھے غور سے کوئی چیز پڑھنی ہو تو چشمے کی ضرورت پڑتی ہے پڑتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور سے انسان دور دیکھ رہا ہے لیکن بغل اپنی اس کی پیٹھ اس کو نظر نہیں آتی آدمی کو اس کی پیٹھ نظر آتی تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے کس کو دیکھو وفی انفسکو مفلا تم سے رو اپنے اندر کا اور افکر کرو محاسمہ کرو اپنے آپ کیوں اس لیے کہ انسان کے نفس میں اللہ نے دونوں مادہ رکھا ہے فل ہم آجو رہا اور تقواہ ابن عباس وغیرہ کا پول پڑھی تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادہ پیدا کیا خیر کا مادہ بھی پیدا کیا اور سر کا مادہ بھی پیدا کیا لیکن خیر کے مادے کے لیے مقابلہ کرنا ضروری ہے شر کے لیے محنت کرنے کی ضرورت خیر کے لیے محنت کی ضرورت پڑے گی تو کہاں افلاح منزک کہاں فلاح کس کو کہتے ہیں فلاح کہتے بالمطلوب والنجات من نجات مکرو منزل مقصود کو پالے یعنی جس نے اپنے دل کو صاف کیا پاک کیا وہ فلاحیاب ہو گیا یعنی دنیا اور آفرت کی کامیابی حاصل ہو گئی منزل مقصود کو پا لیا اچھی زندگی پا لیا تو نفس کا محاسمہ کرو گے اور اپنی کنظوریوں کو دور کرو گے تو ابھی وہ باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ شاء سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اللہ میٹھی زندگی دے گا کون سی دے گا؟ زندگی دے گا میٹھی زندگی بلکہ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے سور محل کی آیت نمبر نائنٹی سیون سنتانوے نمبر کی اللہ فرما چارتین جو ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرے اللہ فرماتا اس کو اچھی زندگی دیں گے اور اچھی زندگی کیا ہے صاف ستھری زندگی دیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محاسبہ کرے کیا کریں محاسبہ کرے. نفس کا محاسبہ کریں اور نفس سے متعلق تھوڑی بات کریں نفس کہتے کس کو آئیے ذرا جلدی جلدی نفس کس کو کہتے ہیں بولیے. نفس کا اطلاق نمبر ایک انسان کی ذات پہ ہوتا ہے اور نفس کا اطلاق انسان کے دل پہ ہوتا ہے نفس بولیں گے تو یہ انسان کی ذات اور نفس مراد انسان کا دل اور دل میں بھی اختلاف ہے کہ دل سے مراد کیا ایک ہی دل ہے یا تین ہے تو اس سلسلے میں دل تو ایک ہے لیکن اس کے استفاق تین ایک ہے نفس لغامہ اور ہے نفس عمارہ اور اس کے بعد نفس متنعمہ جس کا بیان انشاءاللہ اللہ اختصار سے آئے گا لہذا نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے یہ دیکھیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں بل انسان آیا نب ہی ہر انسان کو پتہ چلے گا ہم کہاں جا رہے ہیں تو نفس کا محاذہ صحابہ سرف نے کیسے کیا آپ کو پتہ ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ابن ابی ملیکہ کا کال غور سے سنی اس بات دا. ابن ابی ملیکہ وہ ہیں جنہوں نے تیس صحابہ کی شاگردی اختیار کی کتنے صحابہ کی اور امام شابی نے پانچ سو صحابہ کی شاگردی اختیار کی پانچ سو صحابہ کو دیکھا تو یہ ابن ابی منعقہ کہتے ہیں کہ کیا درختین صحابی میں نے تیس صحابہ سے جو علم حاصل کیا کلحم یقاف عالانقی الفاق سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے کیا مطلب ڈرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں ہمارے لیے نفاق تو نہیں چلا گیا حالانکہ اللہ نے ان کو خیر البریہ ہٹا خیری البریہ کا مطلب کیا ہو رہا ہے روئے زمین کی سب سے اللہ اللہ نے ان کو صادقون کہا اللہ نے رضی اللہ رضوان کی صنعت دی کہا کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایمان جبریل اور میگائی کی طرح اللہ کر اور یہ بات حسن بصری کا مشہور قول امام بخاری نقل کے اس بات کی عادلہ مومن اور ماں امین منافق وہی آدمی ڈرے گا جس میں ایمان ہے سے وہی آدمی ڈرے گا جس میں ایمان ہے اور اپنی حالت پر مطمئن وہی ہوگا سنتشٹ وہی ہوگا سٹسفائڈ وہی ہوگا اپنی حالت پر جو کیا ہے منافق ہمیشہ ڈرنے والا کانپنے والا یہی ایمان محاسمہ ہے یا نہیں وہ آئے تو ان پڑھنے کی ضرورت ہے اسی میں پورا خلاصہ آ جائے گی اللہ یہ جو آئے تھے کریمن آزوری سور مومنین کی بشور مشور مشہور آئے ہے کیا فرما اللہ نے <سئلنس> ان الحمد لش رب بھی مش بول وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں یہی ایمان اور اللہ کے خوف سے کانپنا لوگوں کے سامنے نہیں لوگوں میں بہت لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بڑے عبادت گزار نظر آتے ہیں اچھے نا اللہ ہم فارظاہر بات ان دونوں اچھا کر رہے ہیں لیکن بہت لوگوں کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر بالکل دجال یا گھر کے اندر ایسا لگے گا جلد اور گھر کے باہر اس میں ہو تو کا اظہار ہوتا نہیں قیامت کے لیے جب بیوڑیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ اور پورے اولاد اور کے ساتھ में میں گے تو گے؟ میں جی عبد المجید اللہ ان کو بہت بہت جزا کر دے آپ نے ہمیں جو ہے بہت لمبا سفر کرایا جموں سے مدینے کا جی بھائی عبد المجید صاحب جنتی کہیں گے قالوا اینا کنہ قبل فیا قالوا کالونا کننا قبل, فی اہلنا اننا کننا قبل فی اہلنا اللہ اکبر فمن فیا عذاب مشقین ہم اپنی بیوی بچوں میں اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے نہیں کانپتے تھے مشفقین کا مطلب کیا ہوا اس فکمینا کانپتے تھے اللہ کے خوف سے کانپتے تھے بیوی بچوں کے معاملے میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی ڈرتے تھے تو اللہ نے فمن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے گرم آگ سے گرم ہوا سے جہنم کی تپش سے اللہ نے ہمیں کیا کر دی نہیں تو یہ محاسبہ ہے کہ آپ باہر بھی محاسبہ کریں گھر کے معاملے میں بھی محاسبہ یہ بالکل حقیقت ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علام کی جو فرمائے خیرکم خیرکم خیری رکم لہ لا خی رکم لہلی تم سب سے بہتر ہوئے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی بی بچوں کے لیے یعنی میں بیوی بی بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو یہ محاسبہ ہے کہ آپ گھر کے معاملے میں بھی محاذہ کریں گھر کے باہر بھی کیا کریں آپ محاسبہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا لہٰذا اس سلسلے میں صلط امت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سیر کرنے اور آخرت کی طرف سبقت کرنے میں اپنی کمزوریوں کا محاذہ کرتے تھے اور اپنے نفس کی ملامت کرتے تھے یہاں تک کہ احمد بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضر طبوت کی واپسی پر منافقین کی لسٹ بتائی کہ فلاں فلاں منافق ہے اور بتایا کہ اس کو صرف ایک صحابی کو جن کا نام کیا ہے بین جمان اس لیے ان کو صاحب کہتے اللہ کے نبی کے راجدار صلاح حضرت عمر کو فکر ہو گئی کہ جولی صلاح کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی دی تھی کہیں اس میں عمر تو نہیں ہے تو کیا کہا حضرت عمر نے حضیفہ بن جماع سے کہ کہیں عمر منافق تو نہیں ہو گیا بہت مت کیا ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی بخاری کی حدیث مسلم لقت گان نفیم من و قبل مناسب محدت القی نے کفی امتی کہمر تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے اوپر الہام ہوتا تھا حق کی باتیں اللہ ان کے دل میں ڈالتا تھا میرے امت میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر اللہ اگر الہام کرے گا حق کی باتیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے تو کون ہوں گے کیا کون ہوں گے عمر اور ان کی تعریف میں بھی شمارہ آئےت نازل ہو معلوم ہے یہ ساری فضیلتیں ان کی تھی اللہ اکبر درخوف کا عالم یہ احتساب کا عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ بتائی ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے اگر حضیفہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو میں کھول نہیں سکتا آپ کے راز کو میں اوپن نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن اتنی میں ضرور کہوں گا جو لسٹ اللہ کے نبی نے ملافقین کی بتائی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عمر کا نام عمر کا نام نہیں ہے. تب جا کے ان کو نام اللہ تو اندازہ لگائیے کہ صحابہ و سرف کتنا ڈرتے تھے اللہ نے کہا اندیم و لبیہ اپنے رب سیاتوں پر ایمان لاتے ہیں هم شرکون اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وبی طوراتے نیکی کرنے کے بعد بھی ان کے دل لرستے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عایت کریمہ پڑھی تو کہا یا رسول اللہ حاصل ہاں اولا یسمون اور یسکون اور یسون اور یسومون کہیں وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں اور زینا بھی کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں یعنی برائی کے ساتھ اچھائی کریں گے تب تو ڈر پیدا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو زیناکاری فانسی کے ساتھ نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں آپ نے پا رہا تو بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ نے قبول قبول قبول, قبول نہیں بات سلب کہتے ہیں اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اگر میری نبی میں میرا ایک صدقہ قبول کر لیا ہے تو میں اپنی حالت پر اپنی حالت پر مطمئن ہو جاؤں گا انما یتقبل تک قبل اللہ امین متقین اللہ متقیم کے عمل کو قبول کرتا ہے تو یہ احتساب ضروری ہے اور اس احتساب کے لیے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے ان شاء اللہ وہ کون سایت ہے الحمد للہ میرا شیخ الم جو آئٹ میں پڑھ رہا ہوں نا بولنا تو نہیں تھا لیکن بول دے رہا ہوں یہی یہ واعد کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت جب مکے سے ہم جب ریاض کی طرف آ اور ہم نے ایک ایسیٹ لگائی تھی گاڑی میں سورہ جو ہے پوری یاسین اس کے بعد سورہ نبا حام عید سالون عید سالون اس کے بعد یہ کیا ہے وہ امام انتخابات والی آتی جب اسی آگ پر پہنچے تو ہمارا ہماری گاڑی کا دا دھماکہ ہوا تھا یعنی چکا ورش کیا اور تیس فٹ کھائی میں جا کر کے گا گاڑی گری اللہ کے فضل و کرم سے سب آدمی بچ گئے یہی آج ہے جو ابھی میں پڑھنے ملا رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہوں وہ کون سی آیت ہے سنیں گے اور بلّہ شیزوان رجینا پولیسر مطلب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی یعنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کیا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ لاہور کیوں اس لیے کہ دنیا کو آخرت اور ترجیح دینے والا وہی شخص ہوگا جس میں کفر ہے وحیل کیا فرین امین احدابین شدید اللہ صاحب نے حیات و دنیا خراب اور پیغام خواب جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات کی پیروی سے اپنے نفس کو بچایا اور اپنے دل کو خواہشات کی پیروی سے بچایا اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانا جلنا ہے نفس کے محاسبے کے لیے ایک دو دعائیں اگر پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نفس کی ساری برائی سے بچایا کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ خطب مسونہ میں یہ دعا نہیں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے حسینا اس کے بعد ہم ان سیاح ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نفسوں کی برائی سے اور اعمال کی تو اعمال کی برائی سے پہلے نفس کی برائی دل کی برائی نیش اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ وہ دعا ہے جو آپ نے اس صحابی کو بتایا جو خزائی صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے خزائی صحابی حسین الخزائی ماشاءاللہ کیا نام تھا حسین ال خوش آئی آپ نے لمبی دعا نہیں بتائی یہی دعا بتائی آپ لوگ یاد, یاد کرو گے بس بہت آسان ہے اور اس کا ایک واقعہ بھی بتانے جا رہا ہوں ایک آدمی خودکشی سے بچ جاؤ اللہ جب میں نے یہ دعا کی تعلیم دی اور یاد کرایا اپنے ساتھیوں کو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ لگتا تھا میں خودکشی کروں لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو خودکشی سے بچایا یہ میرے پاس صحیح دعا ہے کون سی دعا اللہ علم نے روش دی اللہ میں بھی رواج موجود ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسلم میں بھی ہے اللہ علمی رش دی اس کے بعد ہوا شر نے نفس سے اللہ اکبر اللہ ہمیں رشد کا الہام فرما یعنی اللہ ہماری فکر اور ہماری عقل کی اصلاح فرما ہمیں صحیح فکر ادا فرما صحیح سمجھ اتا فرما اور اللہ ہمیں اپنے نفس کی برائی سے بچا ان شاء اللہ عزیز اگر یہ ہمارا حال رہا تو انشاء اللہ لذیذ ہم نفس کی برائی سے بچیں گے اور نفس کی تین قسمیں جو بتائی گئی نفس مطمئنہ اور نفس اور نفس عمارہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر سے اور کتاب و سنت سے اور قرآن پڑھنے سے اطمینان ہوتا ہے اس کو کیا کہا گیا نفس مطمئنہ اور انہی کے لیے کہا گیا یا یہ تو ہم نقصل مطمئنہ یہ جہی الا ربی کی ردیتم مردیہ موت کے وقت بھی انہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور قیامت کے دن میں اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف واضح ہوئی نا بات تو یہ نقشے مطمئن وہ ہے جو شہاس اور شہباد سے پاک ہے اور جو جب تک کہ اللہ کا ذکر نہ کرے انسان بے شم ہو ابن تیمیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال مچھی کی طرح ہے ابھی مچھی کی دعوت کھا جا رہا ہے بڑی جاندار ہے اللہ آپ لوگوں کو بھی کھلا ہے آمین گاؤں اور یہ سب سے پہلے جنتوں کی خوراک ہوئی ہوگی نا جو چیزیں دی جائے گی ان میں مچھی کی کلیجی بھی ملے گی یعنی مچھی کے ذریعے سے تو یہ جس طریقے سے مچھی کو اگر یا مچھلی کو اگر خشکی پہ ڈال دیا جائے تو بےتاب ہوتی ہے نا تو جس کا دن صاف ستھرا ہوگا نا اگر تھوڑی دیر بھی اگر اللہ کی یاد سے قافر نہ ماہی بھی آپ کی طرف تڑپے گا جب تک آسان نہ ہو سکون نہیں اور سلاح تو کو رکھ رہی نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ دشین ہوتے تو کہتے تھے یا بلال اخین سنا رہنا بھا نماز کی... کے لیے آسان تو کامت ہو آرام پہنچ جاؤ باب ان فی صلادما روا ہو جاؤ تو آپ کو سکون کس سے ملتا با تو جب تک آپ نماز نہ پڑھیں آپ کو سکون نہ ملے جب تک قرآن نہ پڑھیں آپ کو سکون نہ ملے اگر یہ کیفیت ہے تو آپ اللہ کا کیا کرو کیا کرو شکریہ نمبر ایک نمبر دو نفس مطمئن کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لو گے تو یہ دعا نہیں ملے گی جو میں ابھی آپ پیش کرنے جا رہا ہوں اور کتنے لوگوں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ نے ان کا نفس بالکل کلین کر دیا گرین چینل سے انشاءاللہ ان کو گرین چینل کا کارڈ ملے گا انشاءاللہ کیا آپ لوگ یہ دعا پڑھو گے اللہ ادبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تصریف کی ہے تحسین کی ہے یہ دعا پڑھو کیا ہے اللہ ہم نے کہا مطمئن تم ان بے لائے وہ تروا بے اس کے بعد وہ تخمہ پھر سے پڑھے اللہ انی اصلوں نفس کا مطمئن تین بے لکھا ایک و ترو نا بے قدا ایک و تک نہ دو منٹوں ہو گیا اسی اللہ مطمئن تم ملو و تروبہ بے و کیا مطلب اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسے نفس کا ایسے دل کا جس کو تیرے ذریعے سکون ملے تیری سے سکون ملے اور ایسا صاف ستھرا اطمینان والا دل دے تو منو بے جو تیری ملاقات پر ات... کیا پیارکھ ایمان رکھے وہ تربا بے قبا تیرے پر آزو مثال کے طور پر دس ہزار ریاض کا اب ایک ہزار ریاض ہے کوئی گھبراہ کی بات نہیں یہ نفس مفصد. اب بتائیے شیخ علیہ ابن طی رحمت اللہ کا جو واقعہ ہے اور بھی دوسرے سلف کا کہ پاؤں میں زنجیریں لگی ہیں ہاتھ میں ہٹڑیاں لگی ہوئی ہیں جیل کی سلاخوں میں گھسیٹا ڈالا اور کیا فرمانہ نفس مطمئنہ لو بدل مل ہے اگر اس کیلے کے برابر بھی میں ان کو سونا دے دوں تو میں ان کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جنتی و گستانی فی صدری میری جنت میرا باغ میرے سینے میں ہے وہ فی نحر سی خلوا میری میرا قید و بند کسی کی گزارنا یہ تنہائی کی زندگی ہے یہ سکون کی زندگی ہے قتلی شہادت اور میرا قتل میرے لیے شہادت ہے و اخراجی من بلدی سیاح اور ملک سے بدر ملک بدر جو کیا جا رہا ہے یہ میرے لیے سیر و تفریح ہے سکون کی زندگی کہتے ہیں ابن سیم رحمہ اللہ کے جب حالات سخت حالات سخت بگڑتے تھے پریشانیوں کا ہجوم ہوتا تھا دشمنوں کی یہ لگار ہوتی ہے ہر طرف سے ہم شیخ الاسلام ابن تعیمیہ کے پاس آتے اور ان کی باتیں سنتے دل روشن ہو جاتا ذہن بالکل کھل جاتا اور سارے غم کا پور ہو جاتے اس لیے صحابہ کرے کنہ عید عید وفیس جب جنگ کی آنکھ بھڑکتی تھی اور صحابہ بے اور پریشان ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے آپ کی باتیں سنتے اور ان کا قلب روشن ہو جاتا سبحان اللہ تو میرے بھائی نفس مطمئنہ کی علامت یہ کہ کرما بے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے کیا ہمارے اندر یہ صفت دعویٰ تو ہم کرتے ہیں دعویٰ محمدی کا سنت کی پیروی نہ رکھتے کرو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تقدیر ایمان بالقدر اور ایمان بال خیر اور شر دونوں میں اطمینان اگر اللہ نے مصیبت لکھی ہے اس پر بھی انسان مطمئن ہو خیر مل جائے تو بھی انسان مطمئن ہو تو مینو بالقاق وہ ترزہ بے قضائے اللہ ایسا نر سدا فرما جو ترے فیصلے پر آدھی ہو وہ تکنوں میں آتا ہے جو کچھ تو نے دیا اس کا دل کیا ہو جائے قناعت کر لے کیا کر لے اذا ما کل ذا قلب قنوعی اذا ما تزا ذا قلب قنوعی فنت عمال دنیا ثواب ضرورت شہری کی وجہ سے تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑتا ہے کیا مطلب ہوا سر اگر تمہارے اندر اطمینان ہو جائے قناعت ہو جائے تو تم اور پوری دنیا پوری دنیا کے مقابلے میں تم اکیلے کا اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ فان تو مالک دنیا تم اور پوری دنیا کا ایک آدمی مالک ہے دونوں برابر ایک آدمی پوری خزانے کا مالک ہے اور تم کو کچھ نہیں ہے لیکن اگر قناعت ہو تو سمجھو کہ تم سب سے بڑے مالدار ہوئی سلغا ہونا تکن اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو چیزیں لکھ دی ہیں ان پہ راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے نمبر دو نفس لغا جو جس کا دل ہمیشہ پلٹتا رہتا کبھی دیکھا گانا دا سنا تو ادھر ہی چلا گیا اور فیس بک میں آیا تو ایسا ڈوبا کہ نماز سے غافل ہو گیا دبل اور جب قرآن و سنت کی باتیں سنی تو ایسا لگا کہ لگتا ہے کہ ہم کو اسی ماحول میں گانا چاہیے جس کی حالت ہمیشہ پلستی رہتی ہے ہوا کی طرح سے جو اس کے بارے میں حدیث ہے مغل القلب کمیر ریشین بھی ارد فلا یہ وہ حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث دس نہیں لقل و عید مشق تو تقل لوگوں کدھر اجتماع یعنی جس طریقے سے دیگ کے اندر یا دیچی کے اندر یا ہاڈی کے اندر پانی ابلتا ہے اور اوپر کا پانی نیچے اور نیچے کا پانی اوپر چلا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کا دل بھی پلٹتا ہے لیکن ہر آدمی کا دل نہیں جو نقصل ہوا می ہے اس کا دل پلٹتا ہے جس نے محنت کی جیسے بعد صلب کہتے جاہت تو نفسی فلاسی یہ فن فنا یہ غالباً عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے بیس سال اپنے نقص سے مظاہرہ کیا ولہ عبداللہ بن مبارک کا کال ہے بیس سال مجاہدہ کیا محنت کی نفس کو درست کرنے پر تو اللہ نے تیس سال تک ایمان کی لذت ادا کروں تو اس لیے جس کی حالت ہمیشہ پلٹتی رہتی ہے تو اس کو نفس الااما کہتے ہیں اور جس میں ایمان بھی ہے اور معصیت بھی ہے لیکن اگر یہ محنت کرے اور محاسبہ کرے قرآن و حدیث کی کے اوپر عمل کرے صبح کی دعا پڑے شام کی دعا پڑے سوتے وقت کی دعا پڑے مسجد میں آتے وقت مسجد سے نکلتے وقت خزائے حاجت میں جاتے وقت بازار میں جاتے وقت تو دعا ہے یعنی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تھے انشاءاللہ تو اس کا نفس لغامہ کہاں پہنچ جائے گا نفشے نفس مطمئنہ کے مقام کو پالے گا اور تیسرا نفس ہے نقش امارہ جو انسان برائیوں میں لت پت ہو اور جب تک کہ وہ برائی نہ کرے اس کو سکون نہ ہو نیکی سے بھاگتا ہو اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمبر ایک گانا سنتے ہیں شیر کو بدت کے بعد شیر کو بدت والے تو ہی لیکن یہ گانا کیونکہ اللہ نے فرمایا اردو نے شیف عام الجیم ومین انا سمنگ شری لہ الحدیف وہ قصیدہ حضرہ بم کچھ لوگ ہیں جو لاہو الہد کا سامان خریدتے ہیں لاہور اہد کا سامان خریدتے حضرت بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے کیا ہے گانا ہے میوزک اور گانا ہے واہ اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں گمراہ کریں وہ یہ تقیلہ حزا اور اللہ کی راہ کا کیا کریں کیا کریں بھائی مزاق لائیں اللہ نے فرمایا گانا سننے والوں میوزک سننے والوں وہی راتی تلا علیہ آیا تنا ولہ مستقبرم کلم جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سنے ہی نہیں پیٹ के کے بھاگتے ہیں ان کو بے چینی ہوتی ہے اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ ناراض نہیں ہونا مثال دینا کیونکہ میں نے شیخ عبدالرزا العبا حافظ اللہ سے یہ مثال سنی اس لیے میں پیش کرتا ہوں کون سی مثال نفس عمارہ کی مثال جو برائی کرتے کرتے برائی سے ہی اس کو خوشی ہو اور نیکیوں بھرائی سے بھاگتا اس کی مثال ایسی ہے ایک آدمی بھنگی کا کام کرتا تھا بھنگی سمجھ گیا نا تو اتفاق سے روڈ پہ جا رہا تھا تو کسی نے خوشبو سہا دی بس بے ہوش ہو کر گر پڑا کیا ہو کر گر پڑا خوشبو سہواہ دیا تو بے ہوش ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا ڈاکٹر آئے علاج ہو رہا ہے ادھر سے انجیکشن ادھر سے انجیکشن ادھر سے علاج سوکھ نہیں رہا کچھ فائدے نہیں ہو رہا ہے وہ خوشی بھی نہیں آ رہا آپ لوگ مثال سمجھ گئے نا سب آدمی کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یعنی ایک آدمی گندگی صاف کرتا تھا گندے ماحول میں تھا اچانک راستے گزرا کسی نے خوشبو سوا دی جیسے خوشبو سمائی وہ بے ہوش ہو کر چھپڑا ڈاکٹر آ رہے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں علاج معلجہ ہو رہا ہے لیکن صحیح نہیں ہو رہا ہے خرید اتنی دوائیں کام نہیں کر رہی کیا ہو جائے بہت غور کرنے کے بعد پوچھا کہ اس کا کام کیا تھا کون کام کرتا تھا تو کہا کہ یہ گندا صاف کرتا تھا پہ خانہ صاف کرتا تھا ابھی ایک منٹ میں علاج ہو جائے گا کہاں ایسا کرو جیسے گندگی لائی گئی اور اس کے ناک کے قریب گندگی سہائی گئی فوراً کیا ہو گیا ہو گیا خوش میں آ گیا دوڑنے لگا یہ کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ انسان گندے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ریشے میں اور دماغ میں وہی گندگی آ جاتی ہے اور وہاں پر اس کو گندگی کے احساس گندگی کے احساس نہیں ہوتا تو جو انسان گناہ اور معصیت کرتا ہے اس کو گناہ سے لذت ملتی ہے اور نیکی اور بھلائی کا کرنا اس پر گنا گزرتا ہے ہمیشہ برائی اور شہمت کی بات کرتا ہے یہ نفس ہمارا ہے اور اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب عزیز کی بیوی نے جس کو دنیا زلیخا کے نام سے جانتی ہے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے حیائی سے بچایا فحاشی سے بچایا کہ اس لیے کہ ان کا نفس نفس نفس, نفس مطمنہ تھا اور عزیز کی بیوی نے فحشی اور بے حیائی کی دعوت دی اس لیے کہ اس کا نقش نقش تھا دلیل کہا میں ان رہی انبی وفر کہا اس عورت نے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکی اس وقت جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل کی سلاخوں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت ادا فرمائی اس وقت کہا اس نے اعتراف کیا کہ الان اللہ حق حقوا سے ہو گیا میں نے ہی ڈوڑا ڈالا تھا میں نے ہی اس کو بھکایا تھا یہ بالکل پاک تھا اور کہا کہ میرا نفس یہ نفس میں اپنے نفس کی برات نہیں کر سکتی کیونکہ نفس تو نفس امارہ ہے برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر اللہ رحم گرے وہی نفس کی برائی سے بچے گا بے شک میرا رب کپور الرحیم ہے میرا رب کیا ہے کپور رحیم تو یہ نفس امارہ یہ ہے کہ جس کے رب و میں برائی سے اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے فہشی اور بے حیائی سے بچایا اس لیے نہیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت تھے آدھی خوبصورتی ملی نا اتنی سپرم میں نگر دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی نا حیا نئی مسلم شریف کے حدیث اور نمبر ایک سب سے اعلیٰ خاندان دنیا میں ہونی کا ہے کریم ابن کریم ابن ال کریم ابن یوسف بن یعقوب بن اس بن ابراہیم خاندان کے دماغ سے بھی سب سے پریزگار خاندان خوبصورت بھی لیکن اللہ نے فرما ہم نے یوسف کو اس لیے برائی سے بچایا دلیل انقر <تصفح> اس لیے کہ ہمارے مخلص مندوں میں اس کا دل اللہ کی یاد سے تر تھا اور برائیوں سے دور تھا اور اللہ کی رضا خوش ڈونی تھی اس کے اندر اس اخلاق کی برکت سے اللہ نے برائی سوچا غور سے سنو اور اسی نفس مطمئنہ کی بنیاد پر اللہ نے مصر کی بادشاہ دی غور سے نہیں دی جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا کس نے کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے اللہ نے سے نکالا مصر کے بازار میں بیچے گئے سفر کیا مصر کے بازار میں بیچے گئے پھر جو مصر کا فرما رہا تھا اس کی بیوی نے فاشی بے حیائی کی دعوت دی اسے بچے پھر جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے اللہ نے جیل کی سلاخوں سے نکال کر مصر کا بیتاج بادشاہ بنایا نے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم کو جمع دیا مصر میں نہیں جمایا اللہ سر زمین مصر میں ان کے قدم کو جمع دیا ساری دنیا ملے گی میں رب تدابیر بادشاہت ملی کہ نہیں ملی یوسف کی یاد میں ان کے باپ روتے روتے اندھے ہو گئے ان کی آگے روشنی چلی گئی اللہ نے ماں باپ سے بھی ملاقات کی سارے بھائی مل گئے اس موقع سے جب ان کے بھائیوں نے کہا حضرت یوسف نے سوال کیا حل حل تم پھیل تمہیں یوسف تم نے یوسف کے ساتھ کیا بدسلو کی کہ تم کو پتا ہے تو کیا کہا آئین نقل تو یوسف لگتا ہے آپ ہی یوسف لگ رہے ہیں کیا آپ یوسف یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں اللہ ان کا حاملہ بھی چین لیتا ہے اور اللہ ان کو ان کے دل کو بھی اندھا کر دیتا ہے جو تخم شہار ہوتے ہیں اللہ ان کے دل کو روشن رکھتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے اور آدمی کو جلدی پہچانتا ہے پرہیزگار آدمی جلدی پہچانتا یہ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس, کی اس کا تھنکنگ پاور جو ہے نا اتنا ہی زیادہ تیز ہوگا اس کی فکر اور اس کی بات اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوگی لیے حضرت عمر رضی اللہ اپنے شورا کا ممبر کا ممبر کن کو بنایا سب سب جو قرآن کے قرآن کے تاریخ ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ جو غداری کی ہے جو شروع کی تم کو معلوم ہے باہر؟ تم مشر کا بادشاہ تم کو یوسف کے بارے میں کیسے معلوم لگتا ہے آپ ہی یوسف لگ رہے ہو کہا یوسف میں یوسف ہوں بہتری میرا بھائی ہے بنیامین میں خدم اللہ علیہ اللہ نے پریشان کیا کیوں احسان کیا نفس مطمئنہ کی بنیاد کیوں احسان کیا تقوی تقواہ تقوا اور صبر بغیر نفس مطمئنہ کے تقوا صبر حاصل ہوگا کہ کئی نبین تقی ویس میں محسن کہ جو تقوی اختیار کرے گا پرہیزگاری اختیار کرے گا برائیوں سے بچے گا دل کی برائی سے آنکھ کی برائی سے زبان کی برائی سے اور شرمگاہ کی شرمگاہ کی برائی سے بچے گا صبر کرے گا برائی برائیوں سے بچے گا اللہ کی شریف میں قائم رہے گا اللہ ایسے محسنین کے اجرک و ظاہر تو اگر ہم اور آپ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں اللہ تعالی بہت سارے بند دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا تو معلوم یہ ہوا غدر یوسف کو یہ مقام ملا میرے بھائیوں یہ اسی بنیاد پر کس بنیاد پر ملا نفس نفس مطمئنہ کی بنیاد اور عزیز کی بیوی ناکام نامراد ہوئی اس لیے کہ اس کا نفس کیا تھا نفسے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نای. نای. چل اللہ کی تقدیر پر راضی را. ہو جاؤ اللہ وکیل کل ایام میں مداوع لوہا اللہ تعالیٰ کرتا رہا حالات سو دے جی جناب بھائی ماہر سرین ان نمائ جان لو کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے پریشانی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے اسی طرح جو نفس کے احتساب سے متعلق جو حدیث ہے جس کے بارے میں امام حاکم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے لیکن امام مذہبی نے کہا وہ ابو بکر بکربین ابی مریم ابو واہد ابو بکر بکربین ابی مریم واہن یعنی یہ روایت صنعت کے اعتبار سے تو ثابت نہیں ہے لیکن اس معنی کی حدیثیں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہیں نفس کے محاذے سے متعلق نفس وعمل لما بعد الموت جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا وہی عقل مند اور ہوشیار ہے تمنا اور جو خواہشات کے پیچھے لگ گیا اور اللہ پر تمنا کیا کیا مطلب حرام حلال کی تمیز کھو دیا جماعت کی پابندی نہیں ہے اور گانے اور میوزک میں بھی ڈوبا ہوا ہے فیس بک میں بھی ڈوبا ہوا ہے لا حلح حول ولا قوت اللہ باللہ. اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ مقام دے گا تو برائی کر کے اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ کس کی علامت ہے گمراہ فرقے کی علامت ہے یہ یہودیوں کی علامت ہے قالو رئی خل الجنت علام منقانہ ہدن قالو رئیت خلجنت اللہ منقانہ ہُدن کہتے تھے یا تو جنت میں یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے نمبر ایک نمبر دو جو آدمی برائی کرتا ہوں اور،, اور یہ سمجھے کہ کریڈٹ اس کو مل جائے ہر جگہ اس کی تعریف کی جائے کرتا ہے برائی لک لک، لوگوں میں تفریق ڈالتا ہے فتنا پھیلاتا اور سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہوشیار آدمی ہیں ہم بڑے مند ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے عظام سے بچنے والا سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی جو انسان اچھا کام نہ کرے غلط کام کرے اور سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک نمبر دو اپنی برائی پر تعریف کروانا چاہے نمبر تین دوسروں کی کامیابی اور دوسروں کو کارنامہ دوسروں کا کارنامہ اور دوسروں کی اچھی کارکردگی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی بولیے کوشش کریں کام کوئی اور کرتا ہے اور دستخط یہ کرتا ہے کریڈٹ لیتا ہے میں ہی نے کیا تو اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کو جہنم کے عذاب سے نہیں پاؤ گے بچے گا نہیں بچے گا نہیں سمجھ میں آیا کیا پھر اور بولنا پڑے گا چلو سنیا اردو <تصفيق> کرو ہرگز ہرگز یہ مت گمان کرو کہ جو لوگ خود کارنامہ نہیں کرتے بے عملی پر تعریف انتظار میں ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں کرتا کوئی اور ہے تعریف خود چاہتے ہیں فلاط حسن فاضتی آزاد ہرگز یہ مت سمجھو کہ یہ جہنم کے عذاب سے گا ایسے لوگوں کے لیے درگم اللہ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس لیے ان آجز اور بدنصیب وہ ہے جو نفس کے پیچھے چلے اور سمجھے اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم مات کر دے گا سب کا ڈبا دیا ہمارے ہاں مشہور تھا یہ ایک صاحب ہیں انہوں نے اس کا نام ہی رکھا تھا ڈوبتا کھا تھا کیا نام تھا لسٹ بنائے تھے کہ ہم نے کہا کہ یہ بڑے بڑے سکے کوش لوگ مسجد میں آتے ہیں حق میں تم پیسہ کیوں نہیں مانگتا میں تو غریب آدمی تم مجھ کو کہو نا میں کیسے وصول کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے جوش آیا جاتا ہے کبھی میں وصول کرتا ہوں کہانی نہیں بس اس کا نام رکھا ڈوبتا کھا رہا اور سب کے سب اس میں پاک باز لوگ سفید پوش لوگ تھے مر گئے اس میں سے کافی لوگ اور اس کا حساب نہیں دیا اللہ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں کہا جس کے اوپر تین دن ہم دو دیر کا قرض تھا آپ نے فرمایا ان نقا کا محبوس نہیں بلکہ ابو خدادہ والی کہ اس کے اوپر صرف دو تین قرض تھا تو آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑی اور دوسری روایت میں کہ جس صحابی پر چند دیر کا قرض تھا آپ نے کہا کہ ان نقاق مختبصن بیدائی نہیں تمہارا بھائی قرض کے بندھن میں لگا ہوا ہے اس کو روح اس کی روح تکلیف میں ہے جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے اس کو آرام ہو میرے بھائی یہ لوگوں کے مالوں کو کھانے والے اور اس کے باوجود بھی کہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں جائیں گے کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے جنت کے راستے میں ہم جا رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہے اور میں اس لیے بتاتا ہوں اللہ ریاکاری سے بچائے دو گھنٹہ مسلسل اس پر میری ٹوٹی پھوٹی تقریر ہے لیکن حقوق العباد کے جتنے گروپس ہیں جتنی قسمیں ہیں میراث کا مسئلہ ترکے کا مسئلہ وسیعت کا مسئلہ ماں باپ کا پڑوسی کا اس کا جتنی چیزیں ہو سکتی تھی میرے ذہن میں آیا الحمدللہ میں نے دو گھنٹہ اس پر مسلسل تقریر کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پر سوال جواب بھی ہے اگر وہ پوری تقریر دو شاید ابھی نیٹ پہ نہیں آئی ہے اس تعلق سے جس کو سننا ہو وہ سن لے اور اس میں کوئی غلطی ہو کا کو ہماری اصلاح فرمائے تو وہ نفس کے محاسبے سے متعلق انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے نفس کی برائی کو ٹٹولے اور اپنی خرابیوں کو ٹٹولے اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے کہ ہیں کہ متقی کون ہے ال من اشد محاذ لینب سے ہی میں نے شریح یعنی ایک آدمی دو پارٹنر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے ایک آدمی کا پانچ لاکھ ہے اور ایک آدمی کا دو لاکھ ہے تو جس کا زیادہ پیسہ لگا ہے اس کو فکر زیادہ ہوگی نا یہ ایک آدمی کا پانچ لاکھ ریال لگا اور ایک آدمی اس میں نہیں لگا لیکن محنت اس کی ہے تو پانچ لاکھ ریال لگائے تو اس کی بے چینی ہوگی نا کہ پیسہ کہاں جا کہا رہا ہے لگے گی کہ نہیں لگے گی بولیے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جس طرح سے کوئی پارٹنرشپ والا اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے نا خود غرض متقی اس سے زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے یہ متقی اگر یہ محاسبہ نہیں ہے تو متقی ہے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ حکم اور متقی کی تعریف عمر بن عبدالعزیز کا ہی دوسرا قول ہے کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے اور اس قول میں اللہ کے حق و بندے کا حق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی محاذہ کرے دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں بہت مشہور کال ہے ہاں سلمان فصل مکمل حساب سے پڑھے اپنے دنیا میں حساب کرو وہ سین فدق سر تمہاری امال کو آخرت میں تولا جائے گا لیکن ابھی تم تولو کہ تم جو نماز پڑھے ہو اس میں کتنے پوائنٹ والی نماز ہے نہیں سمجھا ابھی ہم نے اثر پڑی نا تو پوری نماز میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف تھا یا کہیں ہم آسمان کی خلاؤ میں بھی گھوم رہے تھے اور ذہن کہیں سائڈ پہ تو نہیں چلا گیا اور اس نماز میں اور رکو سجدے میں تھے تو ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ملکوں میں تو نہیں پہنچ گئے ایسا تو نہیں کہ ہم نے ہم نماز پڑھ رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دھیان جو ہے گاڑی میں تو نہیں چلا دیا کہ ہماری گھڑی چھٹی ہوئی ہے نہیں سمجھ رہا تو یہ عمر بن بالخطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اپنا محاسبہ کرو اور اپنے عمل کو تولو کیوں اس کی توڑو کہ وہ تولا اس لیے جائے گا کہ نماز ایک ہے رکات ایک دعا بھی ایمان بھی ہے لیکن کسی کو دس پوائنٹ ملتا ہے اور کسی کو نو پوائنٹ اور کسی کو اور کسی کو کسی کو چھ پوائنٹ اور کسی کو اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور جو اعلیٰ درجے کو ہوتے ایک نمبر کے جو نمازی ہوتے ہیں جو پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں ان کو یا تو پچیس گنا یا ستائیس گنا حدیث ہے پڑھتے رہیے خوب سہے گا ٹھیک ہے نا اور کچھ لوگ ہیں جن کو ان کی نماز کا پچیسواں یا ستائیسواں ملے گا اور اگر یہ نماز آپ جا رہے ہیں سفر پہ اور دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے زہر کی نماز چھوٹ گئی عصر کا وقت آگیا گیا کا وقت آگیا کوئی فکر نہیں حالانکہ نفس کا محاسبہ کرو گے اور وقت پر نماز پڑھو گے چھٹکل میدان میں تو کتنی نمازوں کا سوا ملے گا پچاس نماز کا اسلمان سلمان فارسی کی روایت ہے سلات الجماعتی تجزی سلاۃ الفت السم و شرین درجہ پہلح فیص فراطن فاتم رکوا سجودہ بلکہ خدری کی بلک المسی بلغت سلاۃ سعید ترفیمی پچاس نماز کا ثواب ملے گا اگر چکیل میدان میں آپ نے نماز پڑھی اچھی طرح رکو سجود کیا مہاتمہ کرو گے تب نہیں توفیق ملے گی وزن کرو گے تب نا اور اگر ازان دو یعنی اقامت کے ساتھ نماز پڑھو گے میدان میں دو فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے شیخ عبد القادر اور اگر چٹین میدان میں اچھی طرح رسو کیا روپی کیا سلوت سدود کے ساتھ نماز پڑھی آپ کے پیچھے فرشتوں کی یا جنوں کی اتنی بڑی جماعت نماز پڑھے گی جس کو گنا نہیں جا سکتا چلیے اور یہ طے ہے کہ میں حدیث کا جب ذکر کیا ہوں تو حدیث کے الفاظ بھی پڑھوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہم میرے جو میری حدیث کو پڑھیں اور لوگ اسی طرح یاد کریں جس طرح میں نے کہا ہے اور لوگوں تک پنچایت اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے حدیث اور سلمان فارسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فری فرین اکام ابام صحمود چکی میدان میں اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا پانی نہیں ہے تیمم کرے اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو دو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اگر آزان دے اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے فرشتوں کی اتنی بڑی فوج یعنی اللہ کی مخروف اللہ کے مخروی جنوں اور فرشتوں کی حلی علم نے کہا جنوں اور فرشتوں کی اتنی بڑی فوج نماز پڑھتی ہے جس کو شمار جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو یہ کب ہوگا جب آپ اپنے عمل کا محاسمہ کریں گے اور موازنہ کریں گے تب نا اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں وزن قیامت کے دن وزن سے پہلے دنیا میں وزن کرو کیونکہ آج اگر تم محاسمہ کرو گے تو تمہارے لیے حساب آسان ہو جائے گا اور اس دن کے لیے محاسبہ کرو کہ یوم تو آر تقوام تم خافیہ جس دن کے تم پیش کیے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپنے والا نہیں ہے چھپنے والا نہیں ہے اللہ اور کب چلیے چیپٹر الحمدللہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد والا جو چیپٹر ہے وہ صبر کا بہت اہم چیپٹر ہے کیا ہے صبر کا چیپٹر ہے کس کا چیپٹر ہے صبر کا سب سے پہلے بتائیے کہ صبر کہتے کس میں صبر کا جو مانتا ہے با باں صبر جو ہے وہ ایک درخت ہوتا ہے جس کا پتہ بہت کروا ہوتا ہے یہ سبرا تھا لن تب الصبرہ تم بزرگی کو نہیں پا سکتے جب تک کرو ہٹ کروا ہٹ کا پھل کروا مزہ نہ چکھو کروے پھل کا جب تک مزہ نہیں چکھو گے اس وقت تک تو ہم نہیں پا سکتے تو صبر کا لفظی معنی تھا حبس روکنا کیا کرنا اپنے آپ کو روکنا تکلیف پہ روکنا اور صبر کی کتنی قسمیں ہیں ذرا جلدی جلدی بولیے معلوم ہے کہ ہم یہ لیکچر نہیں ہے یہ درس ہے خوشحر کا ضروری ہے صبر کی کتنی قسمیں ہیں کتنی برانچ نمبر ایک صبر النفس یا حبس النفس على تعاط اللہ وحبس النفس النفص عماسی وہ حفظ النف اللہ اقبال اللہ صبر کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان برائی پر قدرت رکھتے ہوئے برائی سمجھے برائی پر بر, برائی پر بر قدرت رکھے اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑے یہ صبر ہے اور طاقت و قوت کے باوجود اور برائی میں ستنے میں واقع ہونے کے خوف کے باوجود انسان اللہ کے حکام پر قائم رہے معلوم ہے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی مجھے بتائیے نا ہم لوگ تکلیف ہوتی کہ نہیں جاڑے ٹھنڈک میں تکلیف نہیں ہوتی جڑے اور ٹھنڈک میں اگر کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد پیدل چل کر آئے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے یہ سبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے پھر سے بولیے جلدی جلد بولیے جلدی جلدی نمبر ایک جارے اور ٹھنڈک میں اچھی طرح وضو کرے نمبر دو پیدل مسجد چل کے آئے بارک اللہ سے نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں تو یہ کی سب سے قسم ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمائے محمد تیری امت کو بشارت دو اگر یہ تین کام کرے تو اسے تین چیزوں کی بشارت دو ابن عباس والی روایت دو سندوں سے روایت موجود ہے الحمد میں نے خود پڑھا مطلب پڑھا کی علم کی کی تحفیق المبی حدیث ہے جس میں اللہ کی رویت کا تذکرہ رویت قلبیہ کا رویت بصریہ کا نہیں ہے اور وقت نہیں کہ اس موضوع کی وضاحت کو پچھلے درس میں الحمد یہ درس ہو چکا ہے شبت میں سارے مسائل پر لیکن اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کس چیز کی تعلیم دی کہ تیری امت تین کام کرے تو تین چیزوں کی مشاورت یہ تین کام کرے جا رہے اور ٹھنڈک مچھی کا وضو کرے سنت کے مطابق یہ نہیں کہ گردن کا مسئلہ یہ نہیں ہے گردن کہاں سے گردن کا مسئلہ ہے اور یہ گل جو پھینکتے ہو مچھی کا شکار کرنے کے لیے گل پھینکتے لوگ وضو میں بھی ایسے ایسے کرتے یہ کہاں سے لایا یعنی صحیح طریقے سے مزید کرے ایک. نمبر وہ پیدل مسجد چل کے آئے ایک نماز کا دوسری نماز کے انتظار کرے اللہ نے فراہم محمد اپنی امت کو تین چیزوں کی بشارت دو نمبر ایک من فعل کا عاشب خیر جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی صبر کا پھل دنیا میں ملا کہ نہیں ملا ملا کہ نہیں ملا بولیے بھائی عبد الخادر الق عبد المجید منفا الداری کا آشب خعیب جو یہ تین کام کرے گا صبر کی اس عالت قسم پہ جائے گا اس کو جنت سے پہلے دنیا میں بھی تین خوشخبری ہے نمبر ایک آصب خیریت اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمی. نمبر ایک نمبر دو وامات اب خیب اس کی موت خیر پر ہوگی کس پر موت ہوگی اس خیر پر موت ہوگی خیر پر موت کس کی ہوگی کلمے کے ساتھ موت ہوگی یہ خیر پر موت ہوگی اللہ کی عبادت و تعار پر موت ہوگی خیر پر موت ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ فتن اور بناؤں سے بچائے گا خیر پر موت ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ادا فرمائے گا خیر پر موت کی ہوگی جیسے حدیث ہے کہ میں سسلم یمو تیم الجمہ ولی اللہۃ الجمع اللہ وقع ہوا فتنتم خیر بہت یہ ہے کہ کوئی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ایمان پہ مرے گا تو اللہ اس کو قبر کے ختم سے محسوس فرمائے گا خیر بہوت ہوگی جو کلکتہ میں خود میرے ساتھ ہوا میں نماز پڑھا رہا ہوں سجر کی معلوم ہے یہ واقعہ ارے ابھی پچھلے دو سال پہلے فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں کلکتہ میں اور ایک آدمی جس کی عمر چچا آپ کی عمر کتنی ہوگی اللہ برکت دے جی وہ اللہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے خیر کے اوپر خاتمہ فرما ہم سب کا اس آدمی کی عمر ستر سے زیادہ تھی اور اتنا بوڑھا آدمی تھا کہ چھت پر چڑھ نہیں سکتا تھا مشکل سے چڑھا اور جیسے میں نے نماز شروع کی کاش کے میں اپنا نام نہیں لیتا تو بہتر تھا جیسے میں نے سورہ فادیا ختم کی اور سورحجہ شروع کی وہ آدمی کرسی پر بیٹھا بلّہ اسی طرح کرسی تھی دائیں طرف دائیں طرف اور جیسے ہی سورہ سورج شروع کرسی سے گرا اور نماز کی حالت اس کی موت ہو گئی وہ آدمی تک شیخ صاحب میں نے دیکھا پورا ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے کو بھی نہیں دیکھا اور مرنے کے بعد ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ اس کے خاندان کا پتہ لگے پتے نہیں کہاں اس کے خاندان کئی دفعہ پتے نہیں ملا تو یہ دیکھیں مسجد سے تعلق رکھتا تھا قرآن اور حدیث محبتی دروس میں بیٹھتا تھا بڑی اچھی طرح سے ملتا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو مسجد سے تعلق رکھے گا صبر کی جو حالات کسی میں اللہ کی تعداد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اپنی امت کو بشارت دو کہ اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی محتاج نہیں بنائے اللہ نے اس کو نمبر دو اور نماز خیر پر موت ہوگی نماز کی حالت میں موت ہوگی نہیں مجاہد بن جبر الرومی کے بارے میں اللہ اکبر لکھتے ہیں زہبی وغیرہ کہ جب وہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن کی پوری تفسیر جو ہے پوری قرآن کی تفسیر ابن عباس سے تین مرتبہ انہوں نے سیکھی ایک ایک لفظ اور ابن عباس کے تمام شاگردوں میں سب سے بڑے مفصر قرآن مجاہد بن جبر الرومی سنو قرآن اور حدیث کی برکت بتا رہا ہوں ان کے بارے میں زبی وغیرہ لکھتے ہیں کہ کالے تھے اسلم کے دباب سے لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا ان کے انگر سے خوشبو پھوٹتی ہے اللہ میں چونکہ اس پر درس دیا ہوں معلوم ہے یہ دورہ چلا ہے اللہ کے فضل سے وہ مجاہد نے جبرومی قرآن کی تفسیر کے بڑے عالم مکے میں دو قول ایک سو دو ایک چار ایک سو چار, چار میں اگر اسروات بولے ایک سو چار میں مکے کے اندر سجدے کی حالت میں موت ہو مسجد سے تعلق رکھا تھا مسجد میں موت ہوئی نا ہاش بے خیر مات بخیر محمد ہوئی اور بے شمار ایسے واقعات رکو کے اندر سجدے کے اندر قیام کے اندر تو یہ جو صبر کی جو اعلیٰ قسم ہے اللہ کی طاعت پر قائم رہنا اور مسجدوں سے تعلق رکھنا مات بخیر اس کی موت خیر پر ہوگی کیونکہ ایک آدمی پوری زندگی جنت کا عمل کرتا ہے اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پوری زندگی کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا بلکہ چرپ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں جو روایتیں میں نے جمع کی اس کے اندر وہ لوگ پہلے نمبر پر داخل ہیں شرک اور بدت کے بعد جو شرک و بدت سے بچتے ہیں لیکن اس کے بعد بندوں کے حقوق کو گسب کرتے ہیں بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہیں بانوں کا حق نہیں دیتے ہیں جو اپنے وارش کو میراث سے محروم کرتے ہیں وہ بیٹا والا خدمت کرتا ہے وہ فرما بردار ہے اور وہ بیٹا ہم کو نہیں بوجھتا نہیں سمجھتا اس کو آنکھ بنا دیا آنکھ بنا کے اس کو ترکا نہیں دیا وہ آنکھ نہیں یہ آگ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث جو اپنے وارث کو میرا کا حصہ دے گا اور وہ جو جورا والی جو رائے ہے بن رازاق وغیرہ میں اور کثیر نے بھی نقل کیا اور یہ حدیث حسن درجے تک ہے انشاء اللہ انال انال ان شاء اللہ ستر سال خیر کا عمل کرتا کتنے سال صحاب ابھی کے اندر میراث اور ترکے میں ظلم و سیاتی کرتا ہے فیوخت موتے شرح اس کی وجہ سے ایمان پر خیر پہ خاتمہ نہیں ہوتا کس کا خاتمہ ہوتا ہے کس کا خاتمہ ہوتا ہے اور میرات اور ترکے کے اندر ظلم نہیں کرو گے وسیعت میں ظلم نہیں کرو گے صحیح حقوق بندوں کے ادا کرو گے تو انشاءاللہ شاء آپ کا خاتمہ خیر پر ہوگا شربر چکرے تو صبر کی اعلیٰ قسم کیا ہے اللہ کی طاقت اور بندگی پر صبر کرنا قائم رہنا ہزار برف گرے لاکھ ہاتھیاں برسیں جو پھول کھلنے والے ہیں وہ کھل کے رہیں گے ہمیشہ اللہ کی اور بندگی کو انسان قائم رہے گرگی کدھر رنگ نہیں بدلے چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا بہت سے لوگ جناب علی یہاں رہتے ہیں سبحان اللہ تو ماشاءاللہ خوب پابندی کرتے ہیں اور جیسے ایئرپورٹ پر گئے تو ان کا ایمان ہی گر جاتا ہے اور وہاں پر یہاں رہتے ہیں تو گندے کپڑے اور اپنے ملکوں میں ایک نمبر استعمال کرتے ہیں اور جناب علی وہ کیا ہے باندھتے ہیں اور یہ پہنتے ہیں اور ایک دو وقت نماز میں گئے اور اس کے بعد نماز ہی نہیں یہ سب چیز ہمیں نہیں کرنا ہے تو صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا قدرت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کس سے بچاؤ برائی سے بچاؤ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کی خدمت کو بیچ کی آخری اور قیامت کے انصاف قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے سائے میں لگا جائے گا اس میں وہ ہوگا کہ جو قدرت رکھتے ہوئے پھانسی سے بچتا ہے آپ موبائل کھول لیں یہ کیا آ سکے جب کھولو کہیں کہیں سے کوئی تصویر آ جاتی ہے کہیں سے تصویریں آ جاتی ہیں اور کہیں بہت سارے ضرور چیزیں آ ہیں پہلی نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو قدرت کے اس حدود میں لازمی احتیاط قصد نظر حرام ہے قبل نظر ہے معاف یعنی پہلی نظر تو معاف ہے لیکن اتنا نہ دیکھو کہ دیکھتے رہ جاؤ ایسا نہیں ہے جیسے نگاہ پڑے فوراً اپنی نگاہوں کو کیا کر ہٹا لو؟, لو برائی سے بچا لو انشاءاللہ اللہ تو حدیث تو صنعت سے ثابت نہیں ہے لیکن شہید بن و وغیرہ کا جو قول ہے صلب کا کہ جو کسی حسین اور خوبصورت عورت کو دیکھے یا اس کی تصویر نظر آئے اور پھر اپنی نگاہ کو اس سے ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کرے حدیث صنعت سے صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے یہ حدیث کی صنعت ہمیں مل گئی صحیح کہ منترکر اللہ سیل اللہ دب اللہ ہومین جو اللہ کے حوف سے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ سے ڈر کر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے دنیا میں بھی آؤ اور صبر کی آخری قسم یہ ہے عصبر اعلیٰ اقدار اللہ على اقدار اللہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا انسان کو تکلیف پہنچے تو بھی صبر کرے اور خوشی ہو تو بھی فخر و غرور نہ کرے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و رو ان اللہ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور حضرت عمر بھی خطاب رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیجیے وجہ خیر شنابی صبر ہم نے ایمان کی مٹھاس کس میں پایا صبر میں پایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بات ہے ام الجر صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے وہی تعلق ہے جو جسم میں سر کا ہے یا انسان بہت خوبصورت ہو لیکن اس کا سر بھڑ سے الگ کر دیا جائے وہ زندہ رہے گا اس کو انسان کہیں گے مخلوق نہ مخلوق ہے وہ جان وہ زندہ ہے نہیں تو جس طرح سر کو اگر جسم سے علا کر دیا اگر انسان مردہ ہے اسی طرح جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے مصیبتوں پر صبر نہیں ہے وابیلا مچاتا ہے سمجھو کہ اس کا ایمان مردہ ہے اس کا ایمان کیا ہے مردہ ہے اور اسی صبر اور یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں لوگوں کو دین کی امامت ادا کی آیات تو بہت ہے لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کے اندر لے جانا چاہتے ہیں یا بیوی بچوں کے ساتھ بولیے جلدی جلدی بولیے اگر اللہ آپ کی بیویوں کو ملا دے بیوی چاہیے یا بیوئیاں چاہیے اختیار ہے بیویوں کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹے پوتے پر پوتے لکڑ پوتے تکڑ پوتے چھکڑ پوتے دادا پر دادا لکڑ دادا تکڑ دادا چکر دادا سب کے ساتھ اللہ جنگ داخل کر گئی ہے کون لوگ ہوں گے کئی جگہ یہ آئے یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتا شریفان اور رضیم غور سے سنید. کیونکہ وقت نہیں کہ اوپر سے آیات پڑی جائے اللہ فرماتا ہے السلام علیکم بیما صبر یہ وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو عذاب سے اللہ کے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں اور اللہ کی رضا خصروزی کی خاطر کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں دکھلانے کے لیے نہیں وہ انفقول امام رضام مانو خرچ کرتے ہیں وہ قام نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں برائی کا جواب برائی کا جواب کسے دیتے ہیں کیا مطلب اس سے کیا مطلب اگر کسی نے آپ کو ماں کی گالی دی تو آپ گالی دے سکتے ہیں لیکن صبر کرنا براہ صبر و لکھ صبر کرنے سے بہتر ہے تو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں سبحان اللہ تو کیا اللہ نے فرمان لانے شیخ جن جو باپ دادا لگڑ دادا نیکسٹ سالے تھے وہ بھی داخل ہوں گے ان کی بڑھیا بھی داخل ہوں گی ان کے بچے بھی داخل ہوں گے اور فرشتے سلام کریں گے فرشتے کی سلامتی اور اللہ کی طرف سے پہلے سلامتی ہوگی فرشتے بھی سلام کریں گے اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے کہیں گے سلام علیکم سلامتی آپ پر کیوں بیما کیوں جیسے اور مومنین کے تمام صفات میں اللہ نے کہا انی جدئی تو ہوں لیا سبرو. آج جو ہم نے جنت کا سب سے اونچا مقام دیا یا اعلیٰ مقام دیا سبر کی وجہ سے بیوی بی بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا ادا الفتحما سبرو سبر کی وجہ سے تو میرے بھائی یہ بہت اونچا مقام ہے سبر کا لیکن انسان کو مصیبت کی تمنا مصیبت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے آپ اللہ سے لیکن جب مصیبت آ جائے تو سبر کو ابو میں صدیق کہتے ہیں او میں نعمتوں کے ساتھ رہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مصیبتوں میں گرفتار کیا جاؤں اور میں اس کو صبر کروں یعنی اس میں اختلاف ہے کہ صادر کی فضیلت زیادہ ہے یا غنی شاکر کی فضیلت زیادہ ہے واللہ جو ہے انسان کا تعلق قلب سے قلب جتنا پاک صاف ہے اور کلب کی پاکیزگی کے ساتھ اگر نعمتیں ملتی ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو فضیل آزاد ہے قلب پاک صاف ہے اور مصیبتوں میں اللہ نے ڈالا جس طرح حجیب علیہ السلام کو اتنے سال ڈالا بھائی یہ جی؟ اٹھارہ سال حدیث کی تحقیق ہو چکی ہے فرفرف فرف الیب و البائی قریب اور نزدیک سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اٹھارہ سال آزمائے جسمانی بیماری میں صبر کیا تو اللہ نے کیا پرواہ نحمت اب انہوں اللہ! بہت اچھا بندہ تھا اور یاد رکھیے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا اس کو آزمائشوں میں تپاتا ہے یور طل رد اللہ حسبین ہر آدمی کی آزمائش کیسے ہوگی ایمان کے مطابق ہوگی بھائی انفان حفید نشت دل بلا ہو اگر دین میں سخت ہیں تو آزمائش بھی سخت ہوگی اور دین میں کمزور ہیں تو آزمائش بھی ہلکی ہوگی اس لیے انبیاء کا ایمان سب سے مضبوط تھا اس لیے اشدہ سے بلان المبیا سب سے زیادہ کس پہ آزمایا گیا تو اس لیے یاد رکھیے اس بات کو یاد رکھیے لا یب راہل بناؤن ایم سی الگ الگ وغیرہ خطیہ اللہ تعالیٰ ادمائشوں کے آگ میں تھپاتا ہے اور ابن آدم اس طرح گناوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے زمین پر چلتا ہے اور اس کے پر کوئی گنا کوئی گناہ نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنم کا تذکرہ کیا شہوات کی بنیاد پر وہی پر جنت کا تذکرہ کیا اور جنتیوں کی پہلی صفت بتائی یہ دعا کے ساتھ اللہ عقول و نبنا ایندنا امنہ فخر النا گنو بنا وقینہ رضابنہ اور اس کے بعد کہا اسابرین صبر کرنے والے وسطین سچ بولنے والے اور قانتی تین گزار اور قانون سے تین خرچ کرنے والے و نست فرینہ صبح کے وقت یعنی استحفار کرنے والے اور آخری بات ان اس طرح کی یہ ہے کہ آزمائش کن کن چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے یہ دہر میں رکھی ن کن چیزوں کے دریاز مان ہیں صبر کی کیسے صبر اللہ ہے نا تو کن کن تقدیر میں اللہ آپ کے لکھتا ہے تکلیف تو کن کن تکالیف میں اللہ ڈالتا ہے تو مشہور آئے تو نبل ون اللہ تعالیٰ دشمنوں کا خوف دے دے خوف کی در یاد مائے گا خوف کے ذریعہ بنائے گا ولجو بھوکھ کے ذریعہ بنائے گا منسم نلموال فلوں میں کمی کر دے گا بسمرات مالوں میں کمی کر دے گا اور پھلوں میں کمی فلوں کی کمی سے منات یا تو آپ کی کہ آپ کے کھیت کی پیداوار میں کمی آ جائے گی یا آپ کے باغ میں پھل کم جائے یا جو آمدنی آتی تھی نا یہ بھی سلف نے تفصیل کی ہے انکم جو آتی تھی نا ہر مہینے بیس ہزار پچیس ہزار روم کا کرایہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا آمدنی میں کمی آ گئی اس کے بعد کیا کہا وبش شریف اس آیت کو ذہن میں رکھیے وال سارا مسئلہ اللہ آسان کر دے گا اسی آہد کو ہمیشہ ہر آدمی یاد رکھو کہ اللہ نفروں وبش شریف صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو لیکن غور کیجیے کس چیز کی خوشخبری دو یہ نہیں ہے یعنی ہر بھلائی کی دنیا کی بھلائی کی آخر کی بھلائی کی نعمتوں کی اللہ کی نصرت کی خوشخبری دو اور کون صبر کرنے والے جو روئے چلائے کیا وہ صبر کرنے والا ہے باپ مر گیا بیوی بی مر گئی اللہ نہ کرے اور کسی کے ماں باپ مر جائیں تو اللہ انہیں صبر کی توفیق لیکن ایک آدمی ہے جو رویا چلایا اور جب دیکھا کہ کچھ کام نہیں بن پڑا تو حقیقت کرنا میں صبر کرتا ہوں تو اس کو ملے گا کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جو صبر کے اوپر رو رہی تھی معلوم ہے نا عزیز تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی نا کہا کہ اس کو نہیں پہچانا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو مصیبت ہم کو آئی ہے تم کو مصیبت آتی تب پتا چلتا لا ہاؤس جب بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علام تھے تو اس نے معذرت کی کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں پہچانا تو آپ نے کیا فرمایا غور سے انما الصبر عند دل اولا مصیبت جیسے آئے تمنا مت کرو مصیبت کی بھائیو اللہ ہم سب کو آفریت ادا کرمائے سکون ادا کرنا لیکن اگر مصیبت آ جائیں تو صبر کرو اور صبر کی دعا بھی کرو ربنا نا فری علی نا صبر المتوفنا مسلم اور ابن عمر کے بعد مسلم شری کو تصبر جو صبر, جو صبر اللہ جو صبر اختیار کرتا اللہ اس کو صبر ادا کرتا ہے تو ایسے موقع پر جب انسان مصیبت آتے ہی صبر کر لے بیوی مر جائے تو صبر کرے بیٹا مر جائے تو صبر کرے بچی مر جائے تو صبر کرے تو کیا ہے حدیث ابن ماجا کتاب جرائم اللہ فرماتا ہے حدیث خود یاد رکھو یمن آدم ان سبر تو ان دست میں دلون سبا منظور جن اے آدم کی اولاد اگر مصیبت آتے ہی تم نے صبر کیا اور اللہ سے سواج کی امید رکھی تو اللہ فرماتا میں تمہارے لیے کسی چیز سے راضی نہیں ہوں سوائے میں تمہارے لیے کسی چیز سے میں تمہارے لیے کسی چیز سے راضی نہیں ہوں سوائے جنت ہے یعنی جنت ہے ہی تیرے اللہ ہے یا نہیں ایسی بے شمار اور خواتین اسلام بھی سن لیں جو وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے عورتوں کے مجمع میں یعنی خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا نام کن نہقت کی مولاح صلاحت میں ننملت اللہ قانون حجامت میں ننار جس کے تین بچے اگر مر جائیں بچپنے میں اور صبر کریں یہ بچے کے ان کے لئے جہنم سے آڑ اور آڑ اور پردہ ہوں گے ایک صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ دو کہا دو پر بھی صبر کرے تو جنت ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا لیکن دوسری حدیث قائد ہوتی ہیں منی تری بے شری مین البنا فصبر علی حجاب مین انار اکن لن سیترم مین انار یہ الفاظ بخاری کے اکن لن حجام روایتیں یعنی جو بچیوں کے ذریعہ سماجا جائے اور اس پر صبر کریں ان کی شادی بیاہ پر ان کی تربیت پر صبر کریں یہ بچیاں اس کے لیے جہنم پیاد اور پردہ ہوں گی تو ملا کہ نہیں ملا بشری صافرین حیا نہیں ہے جنت کی خوشبری حیا نہیں ہے اسی جیسی اور جتنی تکلیف ہے آگے اللہ نے کہا اذا ہم مصیبت, ہم انا انا انا انا مصیبت آئے تو صبر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے یہ دعا پڑھو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں جان بھی اللہ کی مال بھی اللہ کا اللہ نے اپنی امانت لے لی اس میں کیا ٹھیک ہے نا تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے پڑھو اور اس کے بعد اللہ عمر فی مصیبت وخلیف علی خی رمینہ یہ دعا پڑھو تو اللہ آپ کو مصیبت میں پناہ دے گا اور اس سے بھی بڑی نعمت عطا فرمائے گا جب ام سلما رضی اللہ علیہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد یہ دعا پڑھی تو اللہ نے دنیا ہی میں دیا کہ نہیں مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہوا ہے نہیں وہ شادی ہوئی نہیں کی لسٹ میں آئی یا نہیں آئی تو یہ یقین پڑھیے انلّہ جنفی مصیبت مخلوق نے اور اس عائد میں اللہ نے تین بشارتیں بھی صبر کی تین بشارت نمبر ایک الائے عالم سلوات نمبر دو رحمت نمبر تین الاک محتبر حضرت عمر کہتے تھے اس اسعت کی تفصیل میں اب نے کہا لکھا نحم الدلام نحم وعول اول یعنی اللہ نے صبر کا دو بدلا رکھا اور ایک اضافی نعمت رکھی نمبر ایک صبر کرو گے ایک بدلہ ہے تین پہلا بدلہ یہ ہے مصیبت پر صبر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کہاں کرے گا جو حدیث ہے نا کہ اللہ فرماتا تو نے میرے بندے کی روح کو قبض کر لیا اس کے جگر گوشے کو تم نے اٹھا لیا میرے بندے نے کیا کہا اللہ کو خوب معلوم ہے فرشتے حمیدہ کا جات اس نے للہ پڑھا اور اس نے کر حمیدہ کا اس نے تیری تعریف کی تو اللہ کیا فرماتا بیندن پھر جنت و سموہ پہ بھائی پھر ہم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے اسپیشل اور اس میں اضافہ جو میں اضافہ ہو رہا ہے جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہو ایک محل اور بنا دیں اور اس کا نام کیا رکھو کیا رکھو بیت الحمد تو اللہ ذکر خیر کر رہا ہے نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جنت کی اللہ کے ذکر خیر, خیر ہوا کہ نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو اللہ کی رحمت آئے گی مصیبت صبر کریں گے تو اللہ کی کیا ہوگی تو جس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس پر اللہ کا اضافہ آئے گا جس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ بدبخ ہوگا جس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے فکر کا شکار کرے گا بولیے جس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ گناہ اور معصیت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا یا نیکی کا راستہ آسان کرے گا اور تیسرا انعام ہے وہ الاائے کا حمل منہ بہت اہم بات ہے مصیبت پر صبر کرو گے ہدایت ملے گی اور ہدایت کا مطلب کیا ہوا ہدایت کے تین حصے ہیں ہدایت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں لیکن تین اہم قسمیں ہدایت کی. نمبر ایک اللہ آپ کو نفع بخش علم ادا کرے گا بھائی عبد المجید اور نمبر دو اللہ آپ کو ہدایت دے گا یعنی علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا نمبر تین تیسری ہدایت جنت ہدایت حساب اور کتاب کے بعد جو جہنم کے اوپر جو پل ہے جہنم پر کیا ہے پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو اندھیرا ہے اندھیر نگری ہے وہ اللہ وق وقت نمبر تین وہاں رونی وہ چلانے کی آواز ہوگی نمبر چار مسلم شریف کتاب داموں ایمان کی روایت ہے انبیاء ریا بھی پوری سراعت کے دونوں کنارے اللہ سے دعا کریں گے سفارش نہیں کر سکتے یا رب سلم یا ربی اس پوری سراعت پر اگر مصیبت صبر کریں گے تو ہدایت ملے گی اللہ اس پر سراط پر تیزی سے انکار دے گا یا تو بجلی کی رفتار میں اللہ اللہ ہم کو بنا دے سو اللہ کے کی لیے کیا مشکل ہے بجلی کی رفتار میں یا ہوا کی رفتار میں یا گھوڑے کی رفتار میں یا دوڑتے ہوئے یعنی تو کم سے کم خراش لگ جائے گی اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے بس اسی میں کٹ کٹ کے گر جائیں گے تو میں آپ یہ کہتا ہوں ابن میں نے بہت اچھی بات کہی رحمہ اللہ سکوں مزہ گصہ لیکن غور سے سنو ہدایت کی بات وعلا قدر واحد وائرا قدرا قدری سبوت قدر سیادی سبوت دنیا سبوتر المنسوب علامت نے جہنام جو دنیا میں جس تیزی کے ساتھ دین پر چلے گا کتاب و سنت پر چلے گا شہوات و شبہات کے فتنے سے بچے گا دین کی طرف چلے گا جس قوت اور مضبوطی کے ساتھ دنیا میں ثابت قدم رہے گا اسی اعتبار سے اللہ پور فراج پر اس کی رفتار کو بڑھا دے گا تو یہ دنیا کی بھی ہدایت اور جنت کی بھی ہدایت ان سراج سے گزرنے کے بعد بھی سن لیے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہ باپ کے بعد ماشاءاللہ شکر کا باب آ رہا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کل شراب پار کرنے کے بعد بھی معاملہ پھنسے گا انبیاء کی تین جگہ سفارش نہیں ہوئی معلوم ہے ترمیدی کی ایک حساب کتاب کے وقت نمبر دو تین مقامات ہیں ایک نباس والی جو روایت حساب کتاب کے وقت کسی نبی کی سفارش بھی نہیں ہو سکتی نام دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں جو بائیں ہاتھ محا بھی نہیں نمبر تین پور شراب شرات پار کرنے کے بعد بھی بخاری کے الفاظ ہے ادا فلسلم تھوڑے سے کہیں کے دوسرے الفاظ بھی ہیں جنت من بعض. حتہ ادا حدو وہ نقو ادی نی جن ان شراد پار کرنے کے بعد بھی جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر ان کو روکا جائے گا ایمان والوں کو اور جو حقوق اور معاملات ہوں گے دنیا میں اللہ عدلہ بدلہ کرا دے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں ہتھی راہل دب جب ان کو اللہ بالکل کلین کر دے گا اور ان کو صاف ستھرا کر دے گا جو بھی لین دین ہوگا نیکیاں جن کے پاس نیکیاں ہوں گی ان کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کے اوپر برائیاں ڈال دی جائیں گی یہ تو معلوم ہے آپ کو اور کچھ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا معاملہ ہوگا تو اللہ فرماتا وزانا سب الرحیم من غلن بولیے الحمد للہ yes. اللہ الحمد للہ حدانہ یہ تک قرآن نے کہا یعنی دل سے کینا کبر کو اللہ نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا تو جنت ہی کہیں گے الحمد للہ حدانہ الله حدانہ اللہ, اللہ حدینہ تمام تعلیم صلاح کے لیے جسے ہمیں ہدایت تو اگر ہم دنیا میں ثابت قدمی کی زندگی اختیار کریں گے پور سرات پر بھی اور پور شراب کے بعد پہ جو مراحل ہے وہاں بھی معاملہ کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے تب یہ بات سمجھ میں آپ امام احمد بن حمد سے پوچھا گیا مومین کو مکمل سکون کب ملے گا یہ نہیں کہا جب تک پہلا پاؤں جنت میں نہیں جائے گا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو سکتا ہے جنت میں جاتے ہوئے بھی روک لیا جائے گا نا اگر کسی کا حق کسی کے ساتھ ہے تو شمار حدیث موجود حقوق کے لیے والوں نے حضرت جابر نے اس حدیث کے لیے مہینے کا سفر کیا وقت نہیں کا بتایا میں اختیش سے بتا چکا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر ہم نے اور آپ نے صبر کی زندگی اختیار کی اللہ کے ساتھ بندوں کا حق ادا کیا پوری سرار بار کرنے کے بعد بھی معاملہ ہمارا نہیں پھنسے گا اور اسپیشل طریقے سے جنت میں جب انٹرویو ہو جائے گی اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے الحمد للہ اللہ بھی حدانہ یہ ہے عائے عالم سلوات میں رب بھی وہ رحما اس کے بعد وہ ادائے کا کی تصویر سمجھ میں آئی یا نہیں آئی سب کو سمجھ میں آ گئی نا دنیا میں اللہ صحیح علم ادا فرمائے گا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی بہت سے لوگ برائیوں میں تھے لیکن مصیبتوں میں اللہ نے ڈالا صبر کیا تو اللہ نے صحیح علم بھی فرمایا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی دی اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی ہدایت اطا فرمائے گا تو یہ صبر کی تین قسمیں بھی الحمد آپ خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں اور اس سلسلے میں جو فضیلت کی جو حدیثیں ہیں الحمدللہ وہ بھی پیش کی جا چکی ہیں تقریباً کوئی ایسی بات ایسی میں محسوس نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو بتائی جائے اب اس کے بعد جو باب آ رہا ہے اس باب کا نام کیا ہے کیا ہے صبر ہے اس کا کیا نام ہے صبر ہے صبر کے بعد جو بابا آ اس کا نام کیا ہے شکر ہے جزاک اللہ کا تو انشاءاللہ یہ شکر کے بیان سے پہلے میں شیخ مختار حضیض اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی خلل ہو یا کوئی ایسا گوشہ رہ گیا ہو تو اس کی طرف توجہ دلائی جائے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی کتنا وقت بچا ہے مغرب میں کتنا وقت بچا ہے ابھی اذان میں سے کتنا ہے کم سے کم پندرہ بیس منٹ لے سکتے ہیں تو تقریباً دس منٹ پہلے چھوڑنا ہے سے دس منٹ پہلے چھوڑیں گے تو چلے گا نا تو الحمدللہ شکر بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد توکل بھی ہو جائے گا اور محبت اللہ اللہ کی محبت اس میں میں نے چونکہ جو ہے محبت الہی کے دس اسباب ہم انشاءاللہ نقل کر دیں گے اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی انشاءاللہ شاء بالکل ہم انشاءاللہ اپنے کنارے میں ابھی داخل ہونے والے ہیں موضوع کا جو کنارہ ہے اس کو ہم ابھی انشاءاللہ شاء طے کرنے والے بدل تو اللہ تو انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی طرف سے کہ اللہ تعالی نے صبر کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور اللہ نے جو فرمائے اور بشیر ساغرین الدین ادا صابت تو اس سے کون سے صابرین مران ہے میں آپ کی طرف سے پوچھتا ہوں الصابرین کا کہا صرف صادرین نہیں کہا تو اسے کون سے صابرین مران ہیں اور صادرین صبر کرنے والے کن چیزوں پہ صبر کرنے والے بولیے یعنی صبر کی جو تین قسمیں ہیں وہ تینوں قسمیں داخل ہیں یا صرف الصبر آلہ قدار اللہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا کس پر صبر کرنا صابرین میں کون داخل ہے بولیے صافرین سے مراد کون سے صبر کرنے والے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ بشارت رکھیے تین بشارت رکھی ہے تو اس سے مراد اللہ کی تقریر پر صبر کرنے والے یا مصیبتوں پر صبر کرنے والے یا اللہ کی طاقت اور بندگی پر صبر کرنے والے جی تینوں پر صبر کرنے والے ہیں یا صرف تقریر پر صبر کرنے والے ہیں تینوں پر لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں جو ذکر ہے دونوں ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہدین اقدار اللہ دونوں کے ساتھ اقدار تختی حضرت علی کہتے ہیں لن لئی احد طعم ایمان کوئی آدمی بات کی مٹھاس تو نہیں چکھ سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی برائی پر بر ایمان اللہ یہ صبر کے بعد جو دوسرا دوسرا جو چیپٹر ہے دوسری جو بات ہے وہ شکر ہے اور شکر کی تعریف کیا ہے حوصلام علینسلہ علا منع بیما احدا ہو یا بیما اول یا بیما اسدا بما, بما معروف یعنی شکر کی تعریف یہ ہے کہ منع کے انعام پر تعریف کرنا یعنی کسی کے احسان کے بدلے اس کی تعریف کرنا لیکن شکر جس طرح صبر کی تین قسمیں ہیں اسی طریقے سے شکر کی ادائیگی کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر اللہ کا ہم شکر ادا کریں تو اس کے لیے تین چیزیں ضروری نمبر ایک اللہ کی تعظیم دل میں ہو اللہ کی تعظیم کیا ہو دل میں ہو نمبر ایک نمبر دو زبان سے اس کا تذکرہ کریں وہ اماں بنا احمد رب کا گا حد دیت. مثال کے طور پر اب جسے پانی پیا نا مثال دیتا ہوں تو کیا کہنا چاہیے وہ اللہ کے نبی سلم حبیث علم نصیب نے ماں لیکن نبی اللہ تعالیٰ فال رسول اللہ صنیہ شرب شرب فیحمد اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک مرتبہ کھانا کھائیں یا ایک مرتبہ پانی پیئے تو کیا کریں اللہ کی تعریف تو زبان سے بھی شکریہ ہوا کہ نہیں اور شکر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے اپنے آضا و جوارہ کے ذریعے ہاں پاؤں دل یعنی آزا و جوارے کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرے اللہ کی بندگی بھی شکر میں داخل ہے کیوں اس لیے کہ جس نے اللہ کی عبادت نہیں کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا یاد رکھیے اللہ کی عبادت کے بغیر اللہ کا شکریہ ادا کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ قفر کے معنیٰ نہ کافر نہ ہوتا ہے اور مومن ہی اللہ کا شکر ادار ہوتا ہے اس لیے اللہ نے کہا یادین عامن کل کوئی بات ہی مار سپنا کو اس کے بعد عشقرالیہ علیم کم تم یا ہوں عشکراللہ عریم کل تم یا ہوں تاغد این مان طیبات کھاؤ طیبات کس کو کہتے ہیں حلال کو پاک کو اور تیسرا معنی ہے طیبات کا لذیذ اچھی چیز اب یہ کہ سوکھی روٹی اچھا کھانا چھوڑ کے سوکھی روٹی کھاؤ گے تو طیب طیبات نہیں ہے لذیذ چیز کھاؤ مچھی کھاؤ گوشت کھاؤ تازہ کھانا کھاؤ العقل السلیم فل الجسم السلیم <سؤال> اتنے کیا <سؤال> <سؤال> اس لیے تو ہمیں اکیلا نہیں تھا وہاں <سؤال> میں اکیلا نہیں تھا اور بھی معلوم اللہ ہے اللہۃ السلیم سے جسم سلیم کیا مطلب یعنی انسان کا جسم صحیح رہے گا تو اس کی اصل بھی کام کرے گی اور جسم میں فساد ہے تو انسان کی اصل میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے اور جسم صحیح ہونے کے لیے اچھی ریزا اور اچھا اچھی آب و ہوا ضروری ہے لہذا اچھے کھانے کا جسم پر پڑتا ہے اور جسم کا اثر اس کی عقل پر پڑتا ہے اس لیے امام زہری والی امام زہری والی بات یاد ا گئی میں نے سنا تھا, تھا میرے تلاشا تو مل گیا امام, زہری کا یہ قول لا امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہاد میں نقل کیا ہے ٹھیک ہے جو حدیث کا حافظ بننا چاہتا ہے اس کا حافظہ میموری جو ہے یہ تو موبائل کی میموری سے زیادہ قوی دماغ کی میموری ہے امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح حدیث سے کیسے یاد ہو گئی بھائی احبد امیت حدیث حدیث الصید میں کتاب الجام اللہ وہ ترقی کثیر ایک لاکھ صحیح حدیث صحیح سے یاد ٹھیک ہے تو کہا امام زہری نے کہ جو حدیث کا حافظ بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کیا کھائے کشمش کہ کھائے زبیب کھائے اس وقت کھا یہاں پر کیا ہے بادام اور شخص کیا ہے ذرا نا ہے گوشت <laughs> ہے اور کیا ہے کھجور ہے نہیں اچھا تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اچھے کھانے سے دماغ بھی ہاں تو اچھا کھانا بھی کھاؤ اور اچھے کھانے کے ساتھ مسواس بھی کرو حضرت علی کا یہ قول ہے سنت نہیں معلوم کہ تین چیز جو آدمی مسواس کرے گا اس سے بلغم بھی دور ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی قوی ہوتا ہے حضرت علی کا قول ہے تو آپ اچھا کھانا بھی کھائیں اور مسواق بھی کریں تو اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ ہم دل میں اللہ نعمت سے ہمارا دل لبریز ہو اللہ کی تعظیم سے ہمارا دل لبریز ہو زبان سے شکریہ ادا کریں اللہ سب کچھ تو نے دیا ہے اگر ہمارے پاس کسی چیز کی طاقت نہیں ہے اور جو نعمت اللہ دے نعمت کے بعد اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اللہ نے کہا وش کرو اللہ ان کو تم ہو کام اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو امام سادی کہتے ہیں جس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور جس نے اللہ کی خالص بندگی نہیں کی اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا اب مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے دس لاکھ ریال دیا یا پانچ لاکھ دیا اور آپ صرف زکات نکالتے ہیں اب زکات تو فرض ہے لیکن زکوات گراو بھی تو حقوق اور نہیں حقوق نہیں حقوق آپ مارکیٹ میں اتنے پیسے کماتے ہو اللہ کے نبی مارکیٹ کی منڈی میں گئے حدیث وسلم شریف بھی کہا یہ معاشرت تجھ جاؤ انگا یہ حضر اے تاجروں کی جماعت تمہارے کاروبار اور تجارت کے اندر کچھ نہ کچھ جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے ادھر ادھر اس لیے اس کو پاک کرو کس کے ذریعے صدقے کے ذریعے تو نفلی صدقات وغیرہ جو کرتے ہیں یہ بھی شکریہ میں داخل ہم جو فرض سکاط دیتے ہیں یہ بھی کس میں داخل ہے اس لیے جو حجی من اطاء اللہ, اللہ حریض بخاری مسلم کی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا یہ مال گنجا سانپ بند کر کے قیامت کے دن اس کے گردن میں لٹکے گا اور اس کو اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزو کو آنا معلوم میں تمہارا خزانہ ہوں میں تمہارا میں تمہارا تو معلوم یہ ہوا کہ شکریہ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملتی ہو اس پوائنٹ پر بھی غور کیجیے جو نعمت اللہ آپ کو دے اس نعمت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو اگر علم ہے علم دین کے ذریعے دن کی خدمت کرو قاری ہو لوگوں کو بتاؤ کتنے لوگ ابھی سور فاتح پڑھنا نہیں آتا نہیں پڑھنا آتا نا ہی نہیں اور اگر اللہ نے آپ کو سنت کا طریقہ دیا دیکھو مسجدوں میں جاؤ دیکھو اللہ اتنی تکلیف ہوتی ہے میں کیا بتاؤں اتنی تکلیف ہوتی ہے نائنٹی فیصد لوگوں کو دیکھتا ہوں کمپنیوں میں جاتا ہوں واللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف اس بات سے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ نہ کسی کا رکو صحیح اور نہ سجدہ صحیح یہ شکریہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رکو تم صحیح کر دو کسی کا سجدہ صحیح کر دو یہ اللہ کا شکریہ ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ادھر آئی سلو تم اللہ تو یہ تم نے دیکھا منکر کو کیوں نہیں روکا تم نے دیکھا اس کی نماز خراب تھی رکو خراب سجدہ خراب کتنے لوگ وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں تم نے کیوں نہیں روکا بندہ کہے گا خشیت الناس لوگوں سے ڈر گیا تو اللہ فرمائے گا یقین تو آحق تقشا میں اس بات کے زیادہ مستحق تھا کہ تم کس سے ڈرتا مجھ سے ڈرتا تو شکریہ کی تین چیزیں نمبر ایک اللہ کی تعظیم دل میں کرنا زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی خالص بندگی کرنا اور جو نعمت مل جائے اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اب ایک مثال دیتا ہوں انسان کے جسم میں کتنا جوڑ ہے بھائی تین سو ساٹھ جوڑ مسلم شریف جدیش ہے نا شکریہ کیا ہے پورے جسم کا دو آدمی کے درمیان انصاف کر دو کوئی آدمی سواری پہ سوار ہو رہا ہے اس کو سوار کر دو اس کا سامان اٹھا کے رکھ دو اچھی بات بتاؤ راستے میں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو کانٹے کو ہٹا دو ایک آدمی نے راستے سے کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا ہٹا دیا تو اللہ نے اس کو جنگل میں داخل کیا کہ مطلب بخاری کی حدیث ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے حدیث بخاری کی ہے یا نہیں حدیث ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پورے جسم کا شکریہ یہ ہے اگر نہیں تو کم سے کم چانچ کی دو رکعت نماز پڑھ لو پورے جسم کا صدقہ ہے یا اللہ کا پورا شکریہ ہی ادا ہو گیا اور ایک شبیہ اور بتاتا ہوں فری آف کاسٹ کہ جس نے صبح شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی صبح میں پڑھ لی تو اس نے گویا کہ پورے دن کا شکریہ ادا کر دیا رات میں پڑھا تو گویا پوری رات کا شکریہ ادا کیا بداود کی روایت وہ کون سی دعا ہے اللہ میں بے حد نخالتی لا شری گلط اللہ فمی حضر کا لا شری غلط فلط الحمد للہ شکر اچھا نمبر ایک نمبر دو جس طرح اللہ نے صبر کا بدلہ متعین کیا اسی طرح شکر کی بھی فضیلت بتائی ہے صبر کا بدلہ تو بشیر صابرین ہے جنت ہے لیکن شکر کا بدلہ اللہ نے متعین نہیں کیا غور کیجیے صبر کا بدلہ اللہ نے فکس کر دیا فلا فلا ملے گا فلا فلا ملے گا ہدایت ملے گی کیا ملے گا اس کے بعد صلاح اللہ کی رحمت نازل ہوگی یہ ملے گی وہ ملے ہے نا جنت ملے گی لیکن شکر کا بدلہ متعین نہیں ہے اللہ فرماتا ہے لئی شکر تم یاد رکھے لئی شکر تم لفر اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا اور نہ کرو گے تو میرا ادا سخت ہے ایک بات نمبر ایک نمبر دو شکر کی فضیلت شکر کی فضیلت زیادہ ہے یا دعا کی فضیلت زیادہ ہے بولو آم جو ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتے ہیں جلدی جلدی بولیے بعض وہ کہتے ہیں کہ دعا کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے بعض کہتے ہیں کہ شکر بھی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے لیکن انجام کے اعتبار سے شکر کا درجہ دعا سے بڑھ جاتا ہے کیسے اس لیے کہ دعا میں کوئی ضروری نہیں کوئی چیز مل جاتا اتنا دہی کی ہے یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہوئی یہ ہر تفصیل ہے ان کی ان فہم ہے صفاہ ہے بڑے کبار علماء نے اس نے بات کیا کہا کہ دعا کرو گے یا تو وہ چیز اللہ دے دے گا یا نہیں تو آخرت میں دے گا یا نہیں تو اللہ تعالی کسی لیکن شکر کا بدلہ اللہ نے کہا اسی وقت ملے گا لائن شکر تم ورن کفر اللہ اللہ برہا دے گا نعمت نمبر ایک نمبر دو صبر کا بدلہ جنت ہے شکر کا بدلہ رضا مندی ہے اللہ وقت صبر کا بدلہ جنت ہے آپ کو معلوم حدیث سنا ہے نا کہ صبر کا بدلا جن صبر و صبر و جن صبر کا بدلہ کیا ہے جنت لیکن شکر کا بدلہ جنت سے بھی بڑی نعمت وہ کیا ہے وعد وا دلہ علم جنت تجریت خالدین افیہ اباد بھائی خالدین فیا مساکن کے فی سی جنت من اللہ ہے آپ کو بات ہے جنت تو ملے گی مومن مردوں اور لیکن اللہ کی رزامندی اس سے بھی بڑی نعمت ہے چلیے تو اللہ کی رضا مندی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے معلوم ہے نا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں تو اللہ فرمائے گا جنت کو کچھ اور چاہیے گے تو کہیں گے کیا تھی ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا کیا نے جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تھینم نے جہنم سے نہیں بچایا اللہ فرمائے گا کئی حدیثیں ہیں دیدار الہی کا بھی تذکرہ ہے لیکن دوسری حدیث میں کہ یا حلجن کہ مجھے اسی لفظ کو پڑوان روانی فلاں میں اپنی مندی تم پر اپنی, اپنی مندی کو تم پر اتار رہا ہوں اپنی مندی تم پر نازل کر رہا ہوں میں کبھی ناراض میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی مندی کی جو سند ملے گی یہ جنت سے بڑی بل بڑی نعمت ہے من اللہ, اکبر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ فرماتا ہے وہی تشکر ان تک فور اللہ غلی ان تک فورو بھائی اللہ غلی اللہ نے کہا ان تشکر لكم اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اگر نہ شکریہ کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا یہ بشارت پر ہے تو مندی جن سے بھی بڑی نعمت ہے پانی پی رہے ہیں ایک مرتبہ الحمد کہہ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی اللہ اس بندے سے کیا ہوتا ہے تو ادا کرو گے نا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے یا نیچے کو دیکھو گے آپ سے بھی زیادہ پریشان حال ہیں کہ نہیں ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں یا نہیں ہے میں کس یہ بات ختم ہو رہا ہے شکر کا بات ابھی الحمدللہ ختم ہے جی ابھی پانچ منٹ ہو گیا چلیے کیا بات چل رہی تھی سر شکر سے متعلق یہ بات چل رہی ہے کہ نہیں آخری بات جو میں نے کیا. آخری بات جو میں نے پیش کی <سؤال> جی ہاں <سؤال> اللہ کی رضامندی جو صبر کی شکر کے رقم اللہ کی جو رضا مندی ہے یہ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہے اس کی مثال میں نے دی کہ یہ ای آدمی ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرے تو اور پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اسے کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نعمتوں کے اوپر جب انسان زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرے اور دل میں اللہ کی تعظیم ہو تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا اور اللہ تعالی اس سے کیا ہو جائے گا راضی بھی ہو جائے گا اس رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا دو کام کرنا ہے کتنا عام اور بھی ہوگا لیکن دو ہی ابھی آپ آب کی خدمت میں پیش ہو رہا کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے دنیا کے معاملے میں کیا دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر اللہ کی نعمت کی نہ قدری اللہ کی نعمت کی قدرداری نہیں کرو گے جو آپ نے حضرت ابو ذر کو تین چیزوں کی نصیحت کی تو کہاں ان اندورا علامن ہو اسکل ہی نہیں بولا اندورا علامن ہوا فوقی میں اپنے سے نیچے کو دیکھوں دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھو تاکہ اللہ کی نعمت کی کیا ہو نہ نہ نمبر ایک نمبر دو وہ دعائیں پڑھو جن دعاؤں کے ذریعے اللہ آپ کو شکر گزاری کی تو پھر شیخ الاسلام نے یہ قول بہت عجیب ہے کہا کہ میں نے پوری سنت کی دعاؤں کو غور غور کیا تو رائے تو اجمع دعا یعنی رأ... میں نے کسی دعا کو نہیں دیکھا جو دنیا اور آکرت کی بھلائی کی شامل اتنی جامع دعا میں کوئی دعا نہیں ملی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت معاذ کو کہا تھا ہر نماز کے آخری میں پڑھنے کے لیے اور صحیح بات یہ ہے کہ تحیات درود کے پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا جائے یہ افضل ہے سلام پھرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ دعا جو ہے اگر پڑھو گے تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے وہ کون دعا ہے اللہ نینی اعلیٰ رکھ ریکا اس کے بعد شیکا اس کے بعد رہس عبادت اے باقی اے باقی بات ہے کون نئی بات بتا دی جی ہم کو یاد ہے نا تو یاد تو ہے لیکن یاد ہونے کے بعد دن میں بھی تو اترنا ہے نا اچھا ایک دعا میں بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ بہت لوگوں کو یاد نہیں ہوگی کچھ لوگوں کو یاد ہوگی آخری زمانے میں اللہ نے کہا شکریہ والی دعا پڑھو گے آپ نے فرمایا شداد بن اوس کو جب دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رہے ہیں دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں مثال دیتا ہوں پانچ سو کلو کی رفتار میں دو سو کلو کی رفتار میں اب اس کی مثال دیکھیے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ کسٹمر آنے والا ہے اور جمعہ کے بعد دکان کھولنی ہے تو دیکھیے لوگ کتنی تیزی میں گاڑی چلاتے ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ دس لاکھ کا کسٹمر آپ کی دکان پر آیا ہے یا دس یا دو لاکھ کا چیک لے کر کے آیا ہے تو کس تیزی سے جائیں گے جائیں گے نہیں جائیں گے پندرہ کی ندی فرماتے ادھر صرف فخا اللہ انکلات جب دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں سونے اور چاندی روپیہ پیسہ بھی تو سونے چاندی کے حکم ہے کہ نہیں ہے ریلو میں دولت اور پیسے کو جو جمع کر رہے ہیں فخن کلمات کو پڑا ان کلمات تو پڑھو مال کے فکن سے بچو گے اللہ شکر گزاری کی توفیق تھا فرمائے گا اللہ تعالیٰ شہباب شہاب کے فکنے سے دور رکھے گا اور اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کر دے گا کون دعا ہے بھائی گا سدارمینا اس کی کون سنائے گا اور یہ حدیث صنعت سے ثابت ہے کون سنائے گا چلو میں ایک لفظ پڑھتا ہوں مشہق آپ لوگ مستثنا ہیں معافی چاہتا ہوں اللہوں کا سب وہ اصلوں کے ایسے ہی بتایا وہ سلو مجھے بات رحمتی کو اعضاء میں مخفرتی کا شکر ہے احمدی کو بخشنا میں یہاں جو درس دیا تھا تو ہمارے بھائی عمران نے یا کسی نے کہا تھا کہ اور شیخ نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ درس میں سب سنائیں گے آپ لوگ یاد تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں تجھ کو دنیا میں جینے کا ہاتھی نہیں آپ لوگ اتنا چھوٹا سبق بھول جاتے ہو کیا بولا تھا کہ سب سنائیں گے اور ایک آدمی نے اسی وقت نیٹ سے نکال کر کے دیا تھا کیوں بھول گئے اللہ حفاظت کریں تو یہ اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی اللہ عمین کا شکر نعمت ہے کہ وہ حسنت اللہ اپنی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اور اچھی عبادت کی توفیق دے وہ کا لسان و کلم سلیمن, سلیمن و سالوں کا کلم سلیمن و لسان ساجفا اب سوال کرتا ہوں کہ میرا دل صاف ستھرا اور پاک ہو جائے کلین ہو جائے نسخ کا تسکیہ ہو جائے اور زبان بھی صحیح ہو جائے کتنا فائدہ اللہ عمین نسلم کو میں نے خیری مت عالم اللہ جو بھلائی تو جانتا اس کا میں سوال کرتا ہوں راہل نبی کا مشرمت اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں برائیوں سے جو تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا وہ کا سرغم تعلق اور جو بڑے بڑے گنا کیا ہوں میں نہیں جانتا تو جانتا ہے سب سے تو معاف ہم معافی مانگتے ہیں ان کا انت سارے غیب کو تو جاننے والا ہے سارے غیب کو تو یہ دعا پڑھو گے تو سارے فتنوں سے مال و دولت کے سونے اور چاندی کے فتنوں سے بچو گے شکر گزاری کی توفیق ہوگی تسکیہ ہو جائے گا اور نئے جو چھوٹ گئی ہیں اللہ اس کو کیا کر دے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا پوری کر دے گا تو کون پڑھے گا بھائی اگر ہم اعلان کر دیے ہوتے کہ انشاءاللہ اگر جو آئندہ یہ دعا پڑھے گا جو چھ مہینے کے بعد آؤں گا جو دعا پڑھے گا اس کو ان میں پانچ ریال کا موبائل دوں گا تو کتنے لوگ یاد کرتے اور یہاں اتنا بڑا سوا مل رہا ہے تو مینا اٹھا لو کیا ہے یعنی مزہ گر چاہو کا بارش کا میری آنکھوں میں آ بیٹھو مزہ گر چاہو بارش کا میری آنکھوں میں آ بیٹھو سیاہی ہے سفیدی ہے شفق سفق ابروارہ بھی یعنی سارا مزہ ملے گا قرآن پر عمل کرو حدیث پر امن کرو نبی کی سنت کی دعاؤں کا اہتمام کرو ساری بھلائی مل جائے گی تو کیا آپ اس کے لیے نہیں تیار ہو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے الحمد جو ہماری سرحد کی جو بارڈر تھا اس پر پہنچنے کی ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم قریب سے قریب تر آ چکے ہیں اور بیدن اللہ تراوی یا قیام والا جو باب ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد کم سے کم ایک گھنٹہ وقت ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو بقیہ چیزیں ہیں اس کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے اور پھر آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائیں اور اللہ ہمارے لیے یہ درس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور علماء اور مشائق اور دعا اور مبلغین اور تمام ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے ہمارے دامن کو بھر دے جن کا جیب خالی ہے اللہ ان کے جیب کو بھر دے اور جن کی پریشانیاں تیز ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کے مقابلے میں آسانی ربنا هب لنا من زوجاتنا وذرياتنا قرة اعين ومجالنا للمتقين اماما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته